بالکل نو بیان بیان کر کہ پیرا اللہ لا فرما ڈالنا تھے کہ غریب دے اللہوی نکادن کی اللہ پاک ہے ہمارا دروازہ اور حدیث کی مرادیں بنیں سر اللہ پاک مادری پیدا کی والله تعالى و بارائی مندار والے اور شطاۃ الذینو گاندے بچیاں کہاں لائے جنوں جنوں میں لگا ہم نے کہا کا قتل قانونی معارضان بچیے نے دینا کیا نہیں حضرت رضی اللہ مولا اور چہان کیسا علم بدی فضلانا مارو قتل ورٹی غیر قانونی کئی پورے کے ورنشتہ نوازان کا بھی حدیث کے رضی نبی علیہ السلام نے علی نے یہ پکڑ دی کہ جان دے دی اور خاندان کا ڈولی نو رو جی دی والدین اور پانی اپ کو نے کتاب دس بگم حکم حق دا کتابت تانا واری نو کتابت وار وار کئی غلام دے نو اگر حق دا کتابت واری نو اللہ وار سا دا کتابت داری نن سواب کو کیونکے غلام آنشتا وہ خبر دائی دیو سڑی غلام دے وہ خبر سارتا جکل اور لوگ دی چھتاو مال دمرا دمرا پی سیرا کا تا بار نا بی عزیزا نا مزدوری کی راواندئی او دل رنگئی کلشی آغا قلی سے آدار کی متاع غلام آزادشی نوی کچا قداش غلامی چیش آغا حق دکابت واری آزادو نا آزادی کی ولی کلتی نا آزاد ہے نا آغا بدا غشیبی چا آزاد نرے پا کل خوب انودری گی نکا ولی شکولی ناسی نسکا کل والا تغلب ندروری کی منو خان آتا سانی افتا اونکی دعوت چلٹائی ہمتا کتابت آواری ممازا آورا ہمارا کتائم آنکھ چمالکانی تلاشتن ستاسو یعنی تلاشتن ستاسو یعنی تلاشتن ستاسو <تصفح> نو کتابت اوگر بیزا انعالی اونکدین خیرات چچا ستاسو کوئی ایک پدیو گاندے پدیوی کے خیر اندر ہے چھے زان با خیر و مال زان مالو گٹی و آتا مومت اے بھائی فائدہ demanda lana tey awaam aa da ko kitab de andar kade kab se kamaal lagde Allah dar kade na khala wat jawab ma tey zaroorat puri ya sab to ye to na mal ro lana کلے جانا آگا پاکنجا او آپ کو بس لے رہے مانے ممشبور رہا ہے <coughs> ورہا تو کوئی اپتا یادے کن ممشبور روائے پریجینہ کے علم بیوائے پاکنجا کو بس لے رہے ان آرد نرحب سونا اسو چنگ کا ہی راتر علید پاکدامانے خسرکی طور پاکدامانی دا آیا आगे के आगा बस बस बाने के नु नु के आगे के नो नो नो नो हया रात रही او او او نو کلاسی سر سڑے سر. نو سر سڑے سر. نو, سر. نو بدفتر کے سر سڑے سر. پردیش نو دا مغلو تعریم کرے کے بیتر دو جیتا سرولہ دوئے عرز اللہ حیاتی دنیا افائیتا دشوند دنیا صرف دنیا یو سورو پول اپارداتی جائے نوولی داتی کوئی دا کو پا معاشرک زنا سلاو لاری جی بے حیاتا چیتر دو جیتر دو سوڑک پامنس کے جیم نو دا با سبچ پاکیش خام خاداری لمن داتا رکی حیات قتمی خرابی جی نوولی یہ تب تو ورد الحیاتی دنیا اور تو ایم آمانا پہ جو رماد آگئی وراد کو گروہ پتہ آیا تے پہنے ممشبور ہوئے اسپری جنہ کے علال بیغہ علال بیغہ تو ممشبور ہوئے اسپری جنہ کے علال بیغہ ہے فا آدم اینکا جور جزور پہ کہہ چینکا بانک ہے مالا وہ صرف ترخار ہوڑے دولت برا لگاتے انہوں اینکا پہ نکے یہاں کفتانوں کے پخواد آچے وہ اسن داچی کہ بڑیر جہداد والو ندور خور بینہ وار بولد اور ایک داوی وار کو بیار آنائی شو بڑی ناویلہ داچے پخور گڑا جا اللہ ویلہ داچہ مکر ہے والی تاسو مانج گلوی اکنی جنا کیا لالبیغا آدم نیکاب آندے ان عربنا تحسنان کجر تاوی را کا تحسن نیکاب آنے کا واری اوٹے پندے دا دید پارا تا تو والا حياتی دنیا میرا بارے چتا تول اٹے ہے تھا فائدہ چوند دنیا دنیا دا فائدہ پار کہ માતા جہاد او مار پتی برا کوئی سلام نہیں ہونی او کے کہ ہن نہ پتا چے دورشن پیسہ لا دے شکر اللہ میں بارے کرائیں بس رو دا بارے جانا روے ہن کوں کے نہ کہ کراو کر شے دا یہ ستیراد آ نوں اپ زور دا کان جا تو بے حیا تو تھا شو دا یہ جڑا نہ لے نوں پدیانی مجر دارے فرضان اس طرح گونگا رہو میں چری اب کھلار بھی جدا پر پروں پروں پروں کروں لے کے دا ایک بار تولی سے بار طرح یو جی تو یوں اس پر بار تاریخ کرے جاری تاریخ کروں تاریخ نے بار بھی اوبیا بھی پتہ دے رہا تھا فرمایا یہ مال جو باہر دارین اللہ نہیں کہن اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> تریخو مثال دا ہے دا اخواق کی دیلتی شوقانو اسی بیو پوری دست دا مانگا بات دا سیدھا صروق منس داو لے گیو بابا پتا دا او مصیبتا او قدا پتا دا و برانتا او برے جنبا سکی دیا بلہ قدن زرنہ علیکم دوگا دا واقعی میں پولند دا معاشر کیوں دے نو خلپو جتا حاکی میں ضربانے نا تیس کے ملکو دے وہ اکلا مارو پے او دے خطا سا مارو خرشک آیات مبینات ترزیبی للقرآن نا قرآن ترزیبی دیدا پار رو رو داخل <سؤال> چی ختمی جو پا اخکام عمل را دینو قرآن وید بکا دی قرآن یقین مرابلیت تاریگریتاو تا آیات اخکام بینات واضح واضح واضح ومثلا او حالات مین اللذین آگستان مخلومین قرآن مخلوقن کچھ تینیو سا سنا چاپا پانو کاشی کڑی و نسنگ سلامی وقتا و موازدتا رنسیتی ریم و دقین دا پارا مطحیان دا دیومت اللہ و نورو سماواتی والا دا داو دا توحید سر دا مثال دا توحید دا پران مثال ویڈا شاورا تلیب قرآن تاور کر نا کے مسال سر دا توحید او دا قرآن مثال سر دا لگوان قرآن رانانا سر رانان راجی دا اقید رانان راجی نا دا معاشر ر ها جهالت ختمیدی، شرخ ختمیدی، بیدات رسول رواجون ختمیدی، و دماشه نا فخاشی بزیست خبید، نا فا قرآن دید. قرآن سرکی، بعضی را قرآن دشمانا دا داوی، یا روی قرآن بدا بانیلی کی، او فا با قرآن بانیلی کی، او ای فا قرآن سرسول شد، تراشد همون تا پوسو که چندو دو خویدی سوشد. یو نا زوانا، لس نا سل نا، بزرگونو خرق دے پران کر نہ بولا دا ادم یہ اور دا پذرگوں او پسولوں کوروں کلا لے گئے او دا ہر پر دے پران کر کو دلتا مرگری لازنی نولا آتی دا جورا چی دا قرآن علم حاصل چی دا رشکل صورت تاوورا نوزوالانا لکان فمحیم زیدائی گلی بسارت اوپید برمچتے دا پیغمبر دا سنات مطابقه دا شریح مطابقه دا دا قرآن نزدیجا دا دا قرآن دا سرا فائدی دیگا دا دا قرآن غیر حلاظه چی پدیش الرجی اللہ ویدانا دا غنانا تیاری پد <تصفح> اللہ اللہ اللہ اللہ نور یعنی آسمان کی نورا اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فکر پمانکا مشکات پشان سے مشکا او دا, دا, او دا, دا اور اس طریقے دے مشکات درے اور ساکھ پشان سے دری اور ساکھ دے کیا جی پڑے کے نسباؤں دیگوی اور حال نسباؤں دیگو کی زجاجت پیا شیشہ کی اور زجاجت اور شیشہ کاننا کویا کہ ترے دا خوکمن ناس کوئے دے خوریون پراقیم کے دیو کلو جو کبھی میں شجرات ہیں دا رتلو داوا ونی مبارک دن ہے نہ بڑھتی ہو نا دے دنوں تنچے دے دنوں نہ دا شردیہ تنچنا عاشق تا سے بڑا وادیہ تننا مغرب کرتا ہے او یا کاو پنگل <سؤال> دے توہا دریا وا ہرانا وتی دریغا کہ سے یزیع کے پاس ہو اور ہم کا سنار اگر دریہ کی لیے تو اور امور علام اور داد رانا لفاظاں یا للو اللہ توفیق اور کے لیے کلان دامنیہ چاچا رہے جواری اور درے وصا ولا تعالی ولا بیان من سالون الناخ الخدا اور اللہ دیکھشن عظیم پارہ جیوا ہوئی یہ دریہ کی دے پرتا نی. پر دی رو پرتا اور دیور بان دیا شシャレ دیدی رلا کلا دے دکا تاخ کی دیو پرتے نیو دیولا سی جے اریوا نششنی نے کی ہوندے کی ہوا پرائش نہ ہوا کرمری اور بڑا داد کی ششے پہ کلا کرتے جی او کو داوان ما ہو سوار او دیر دی ششے تے ران دیا دے ش ران پہ ششے با دیا دی دکا کوئی ششے کی غررہ رابند شنو بیا رنیے دیا او بیا در شیشه دونا شفاق او ساقه دا کل کل شیشه دا غار اینو بیا کمین او در شیشه دا چه سفاوی که جوڑه دا آسمان دی سوری پشاند پڑک او بیا کده که کم تیل چی لگی دیگی نو او خراب تیل نا در زیتون سفاو شفاق تیل او بیا در اغیون تیل بیا زیتون کم بیا اغیون آو چه اغا شرخی و غربی ندا زکا کچه تا دیوان ت نو کے کو بیا بیا او اللہ او بے آگا تیر دوم رساقہ و شفاقی چی صرف دا فیلم پاگریوکے پراتیو شوشاکی لہاں نا آگا تیر پراکوز دان شفاقی او چی بے آگا تیر وقتا کے او غور وقتا کے آگیا بے آقا نورونا لا نور بے آقا رہا دا پاس رہاں سا دیرو رہا آگا آگا بے آقا رہا شوار انگا سینا دا سینا. دا او ایتاقہ آقیدہ دا, دا مومن او زجاجہ شیشہ دا مومن آگا درده او یورکا دو میں شجرہ تین زیدونہ دا زیدون دا دیرونہ بری نو دا دا آقیدہ دا دا قرآن و سنت نا درده شا قرآن و سنت شفاف دیدی کن قرآن و سنت نا دارانا درده شوید او شوی کداری بینا دردنگا نا یعنی کامل وزیبانی بنادا کا کہانیانی او دیوزی ربنزی سبری کوئی کنیش تک توحید اقیدہ او صرف چدا توحید اقیده ایگا نا یا کار دو زیتا یوزی و دام پلا کوئی امید توحید او کاشی شیئر پچ شیئر او ہے او بیا چی و سر عمالا نوزیجا سرنا نور لا نور نا خود رانا نا پاس میں در بھلا ہوں انصار النبی بیان ہے اللہ بالق تمہیں تعارف نہ اللہ بكل شے میں نہ پا چھ پورے دی گورو دین پگوروں کے علیہان لاو حکم کرے اللہ تو پاک جدا گورو نے رپورٹ کرے سی اور کرے سی نے دی عزت دی گورو نمراد قرآن کا کلیجی کی توفیق بیانیں تواتر مترتا اس کا اور یاد پیش دیا بریف اسوں دا الگ کتاب ایسا نمراد کتاب کی کے بیان بیان کہ ع تا ان خالق کو تاذیل الشفاعیلہ توحید و عمل در شان ہے وہ استغفار بھی اسوں اور یاد کریشی بیان کریشی بری جماعتوں کے دلالا آ کے تا سب لو لو تسبیح بیان کی اللہ رب پاک والے قدش یہ بری جماعتوں کے روڈیو والا دار کارماجیار خصوصی marked ہیں قران پاک ساتھ از طریق جماعتوں کے قران نشہ اپ نے طرف سے شرک بلکہ نشہ خوری نبیادات کو خوریتی تجماجو اتم مقصد و ثرا پارا شریعت وہ نکلو جو اللہcomodule ہے ترا صرف کرے تجارتوں پر کی شریعت علیہم تجارتوں اجتماع کی دانہ توحید و ثنا تسنیچے کہ بندہ مضمون کہ ذات خالق اللہ ہے اللہ والا نازحین جنہاں کے رکھے کی طرح تجارتوں تجارت و ابا عنا اکثر فرز ذکر اللہ ہے اللہ کی کتاب میں پاکی صلات اور پابند نماز نماں و یہ اللہ کی کتاب نہ باطل نہیں نوکری کاروبار تجارت دکان داری ہے قافرین بلکہ قرآن لے وقت مشلا پورا بخشے دکان بن نوکری ختم آمدنی ختم قرآن نازل ہے تم اس پابندے نے نہ روکا وہ نتکا پر کرونا اور اس قائمری یا مدعا اور نہ تکلو تیلو کرو کہ پریشان ہوئی پری کے سنوارے اور طرح کے اگر قیامت کو چلے راہی لے دیون میرا پرش اللہ بر گئی یا یا دیو مولا ہمارے پارش بندور دو کی اللہ ہو سے اتاجر یا دی داری تا مشرک مشرک دو میسار آدھ آمان پیش گئی کہ تو ایک مشرک چی آمان پیش گئی اللہوی تا مشرک آمان تیارت آ تیارت ان پیدا نہیں ہوئی مشرک آمان دو میسار دید پارا پیش یو تا مشرک آمال دی حسانہ مشرک خاموشنا ہم سئی کل کل کل اور دین میں دی آمال دی صحیح بڑھ دوار جدا دو میسار ہوئی اول آمان تا مشرک واللزین آتا تا تدھے دفر آشار آفکام ہیں آمارو ہون، آمارو نانجی کا سرابن، پشاندہ شبوگردی، سراب پیجن شبوگرد سہرا کے نور لگی نو پاوشے کے بانے چی جی پروزی ندار دیتاوئے اوپلی چمک ہو یا پر گرمائی کے چرد تاپا سراب تاپا سراب بری نلوہ رہنا چی سراب تاپا نور کے ندار دیتاوئے اوپلی، دیتا سراب بری آگ آسان چینکار اکڑیر تو اجیزنا تدے آسکامونا آمال دیدی کرتا رہے ہیں کشان دا شبو گلدے بیٹی آسین چی پڑا راگ میرا نو تہرا کی, کی اویا سبو منزم آنو بمان کئی قدیبان ایتا کے سڑے مان دو بھو سڑے بھی دویو بش مندے ورمند لگی آتا تا دے کوئی دا جاو گرہ جرا شدی دے زیدہ خودی سرابتا علمی جی فرمیتے شینس نظر پرن واللہ <سؤال> اللہ ہمیا لاش لو درسا او پاؤں دولت دا ولا او ورکیا ایسا ہو اور ورکی دا اللہ ایسا ہو او سوالا دروں ایسا دراو کے ارشاد اللہ تعالی والد دادو مشرک دا غنگ امن نتا ہے مشرک کرنے کا نہیں کہ یار اس نے کیا اس نے جو وے دے ابو جہل کو پاؤں میں پا دے کینن سلام اور شیخاں بیان من نے شام میں تاویذ روٹ او مشریق اقلیہ رشید کی اللہ <سؤال> علاوی عمل <سؤال> میں دارے دارے دا وشہ کو دی دیو پدی باندھ دو کرے جما عمل <سؤال> کرے ماں تو وسلیوشی دا خراب ہون دے وقتاں امید دار کو چھکڑا کیما پرشین دا بیا سی تو چھا ائساں اما الجزائر دا باشو دے فشربا بدل لار دا ا اللہ داں تروں منو صدا بورے ورتی عمل یا نے کمران بکارا اس بین میں تھا مشرک دا عمل ا رب کشبت مشرکم بے عمال بچی ناظرین مثلا آوکو ظلماتین یا مثال جدی دا عمال و پشاندر کی اروز پی باہلین چپ دریاکی لوچید آو پود دریاوی لوچید دوگا جواد یا شاو موجون او پودکی دل را چاکہ ملکو کلائی دا پاس اما دیوں چپائی آو ملکو کلائی دا پاس صحاب و مریدی نو ظلماتم دیا تیاریلی باغ دوها باغ دفاقا باغ دو دپاس پرا باغ دو پارا پیوجبا، داغی دا پاسا بڑا چاپا، داغی دا پاسا چلے ہو ریا دم، نسونا نو, نو دا تیارو دا پاسا تیارو کی وجوب دے مجھلک، او دونا تیاری کے دے، اذا اخرج ایدرون کرے چلو باتی اقبر اللاز، نو لمیتا تکاری بنی یا رح چلاز مینی، دونا تیاری دے چیزان دا دانا تیاری، و من ارسل لم یادی اللہ ولو چیتنی و دلی اللہ لرنور ارنان تمال و من نور ارنان نشتر دلر ران دا بالطرف نا اسی طوران ارنان ماشتر دا تویی مدن بلطرف مران چی دا دیمسال دا دا مشرق او دا غد آغا بدا من نسا دا بحر نمارات بحر نا دا جین نمارات دو با از ریر خلق دا مشرق او یخشاو ماجون منطاقی ماجون یو چاپا دا بلی دا پاتنا، یو دا دا او بل <سؤال> دا دا شرک، یو چاپا دا جحالت پا دا تورا پراکلا، بل پیدا شرک رالا، یو دا جاہل او درین دا سر مشکل، ومن سبوکی صحابو دا برنا بی صحابو یزم دا، اور یزم دا، دا غبا دا مالا او پیدا، سو نتیا یو دا جاہل علم نللی، درین دے مشرک، درین دے نو ستا سیاری ظلماتوں کو ڈبازو ہاں کو پوکوات یری بازی دفات ادا بازو کیرو در کیرو کیونکہ مجھر کل پدا سیارو کی در جہرہو در شرکو در بیدتو در بادا مالے پر کیرو کیونکہ نو یہاں اخر جہ دو علمیہ کا دیراہا دے پلزانم اسی نبیجن ادنا نویش بجائن مشکبی دینا نویش ابی اپدی نی یہاں زکن کر افتر وانی جہنم تغم تباکی گم آپ کی وقت انجام بنی تھی نا بدین تھی امال امالانے یاد ہے یاد ہے یا جارے اللہ ہوا وسنتو نگر اللہ دہو دل پارا نوران وانا نو فرمایا تیوں شدل پارا پر دا پر دا پا را دا کرابا جس تو ہی لو پران انا وانا شک نو پر بدل راہاں دا کندا دفتر دیالو دے علم ترى ان اللہ رد لو دی نظر ایں لیا پیش کیتے تو ہی میں نے اللہ راہ کو جو بار سامنے کے شرم کی وتر ماران فاط پر ان کے ہونوں کی وتر اور کر کیا کی جاتی تھا وذری کا ہنڈے کرے اور کل تاول قدار میں دعا بھیجنی اپ کر دعا بھیجنی قد علم یقینا بھیجنی اللہ پاک قراروں دریا دعا اور دریو دریا عطا اللہ پی کوئی چیتی کا محمد و سنہا تذبیر ہے اوہ اللہ و سنہا دیموں میں مجھے منابا پاسداری اپادون چیتی ہے کہی بس لی اور ایسا مرد موزا آدی والا رہا اوہ خاص پہ اختیار دلائکی اجید آسانوز مطلوی اللہ اجید مزمیر اوہ خاص اللہ دولگا جیتی ہے بس لی اللہ و سنہا دیموں میں مجھے اینکوئے جنہا دا بشک اللہ نو مر دیے اور دے کئی فرمان کے سمائے رو دیا کرتے دا و کام اندرانی گرے پکاراں ورتینیاں اڑتال یا فرشی رو دینے خیالی تدی رمننا او ہے مندر من سماں دار اوری دبلان من کے بال دعاں کے بال دعاں ورونا دی حاجی باے کہ من پرادے دی اپنی او گرے برا وی برابر اسمان کی طبيعت کو انہوں نے چنا اللہ وی دی رکا ورونا گرے اورو वयति मुही तस्कि पले गरेया नत्र अमिया शालचार चोवाडी वयति कुओ अरिदा गरेया नत्र अमिया शालचार चोवाडी कम दे वार्ड पावनो वारी कम दे वार्ड वयति अवयका यकाव तनाबदि परिवला अवप्राद निएब्रेहना दस्मा यसो विल अवसर इबनी देकेतम करगे और यपरि होलो आबो डाबते آرے یار یا اللہ الیل الاشوان مہر اور ان میں جگہ اداری پوری کی بلائے بلائے تمام ہے بس تیری لوطا اخبار داخل من دو بدئی اور اللہ اللہ ہرک اللہ دا با اے دا کڑے ہائے جاندار میں ماں نہ تھا نو تو میں والی کی مناری کی دیار کی پکیٹا نا کمال امین امبادی فریقی مناغری یمشی کی قردی اللہ رنجن فضوح کو لکا انسانا مارغان امین امبادی فریقی یمشی کی قردی اللہ حربائن فضلورو لکا انسانا مارغان او یخلق اللہ بے اللہ کہ اللہ ما یشاہ چاہتے چھواری جلی دا جوڑا زنزا وغیرہ تلیو رسونا دے رقید ان اللہ علیہ شکر اللہ لکل شہن قلیت لقدر در نایات مبینان بیا ترجم براسا یقینن مرائی گلے یا اللہ <سؤال> اللہ کے بیانجرات وہ یا بولو ناوی لاؤنا تیتان آمن ناو کیمار روڑے باللہ فاللہ و پیر رسول کو پیغمانا فاتانا او دابدارین کو دا اخکامو تو اس مقیامی اتوار لاؤو بھی پریبونی اوڑا روڑینا قدیش منتازی داری پتر بیاننا و مولای کنیدہ کسان پیر مویننوں میں مو اندر روڑنا منا دیتے ہوکے ہو اخکام بیان شو رسول کی رول لدہ تیر باشا وہ منا دیت کرے دیام کرے خود ترغوری فادو ثورو ترغوری باتات نے نہیں دارائیں لوٹی یاری روتا تری ہانتی پربو کروں تیزی راضی بغیر عذاب اور ضمانت ویزال وی ربای ورسکرتنی او کل کرابلی انشاء اللہ اللہ رسول کلیہ قومائوں کے فیصلوں کی ذمہ کہ میں دا فریح نہ تھا پر اورلا میں بدی کو وہ نہ پڑوں کی اورے نہ پرانوں سناتا ہے سبب بدی نہ قل اعمال قلما عشر پلی جوگا من راتی والا و یقول لو قرآن دنیا پا پا پا پا دن دن پارا جی جھگڑے پا پا مسلمان ولا رہی او بچرا نوکداری کی شریعت کے مو نے نوکاندے مبیا وہ ہی نہ نا کہ شریعت ہے نا تو کچرو تبدم دال منافع قال داں کا فرانت سے فائدہ ہی ای. عزت مل رہی ہے فائدہ نہیں ا رہی مدے راضی جو مر گئے رمشیرن دمو اور چیکرا دنیا سے فائدہ پر گئی اذن لوگوں کے مایہ دیپ ہونے کے مارازوں مارتے ہیں ہمیں یاد ہو یا پیش کی ہمیں یاد ہونے ہے علی پر اللہ <سؤال> علیہ والہ وسلم جب ہم جاتے وہ خلاف تقباند ہیں اور عمدہ یاد لے منافق پر گئے مارز کا جو بھی ایمان دے ایمانی ہی کمزور ہے یا شقت لا لا پتا مو کہ ابیا نے یہ ہی کہ اعلی رس کی کے لکھنؤ کا واسطے کو پہمان اوید اللہ کا وہ ظلم کیا تھے جو کو داخل کر رہے خضو لحق نوالکی کیا لیکن کم حق چیزا والی تاسوائی چیزی باتر اولی واعی چیزا داری بردکی دنی اولی واعی چیزی دیدہ اتبار دا خضو حق سو برورد اختلاع تو دار مخلوط نزام نید تو اید خضو حق ترگیدہ نتا کم خضو لحق حق واردکی خضو سارا ظلم دیاتے غیر کوئی چیزا چیزا بلا چاکری او, او اسلام چیزا کم حق خضی لول کئی نو دنیا کے دا سے حق بل چانوڑ کڑے نو دا قیامت دے نو حق کہ کم اسلام اور کڑے اوہ کئی یو دا جاہل مسلماناں دا باعث یا کہ ماں پہ اسلام نہیں ویڑا پے فلک دے اندر جائے او اسلام حق ور کڑے دا, دا سے حق بڑا سوکول دا عزت اے پدے کڑے آلے کمیرت ای صبر جواب کڑے دا آلے او بہترین نون دا مو رو دا خور رو دے کڑے دا ہدی او پا یورپ کی دا شنیشتا دا یورپ گندگیو گورا میراس کے حق بسکے چھ دا موروالیا دا خوروالیا حقی نرے دا کرد ادا کردید از دا مور خورشتا نیشتا نور خور کم دا دا مور خور حق نیشتا نکو بودیا مورا بلا رید را خیل اخلاق و حل دے و یرش دیاری جی دیر تلقیم کھا اور دیر خلق دے خلق دے دایی ابا سخشی کیا تڑے دا, دا, دا مورا بلا یہ او قد افکل خور لفارہ اندے بناب لفارہ او دا کو موتا تا درو رشتی آگئی نور دنگند معاشرین گندرہ دا او دا بس ادا خوروالی او دا بس حقوقی بجری او حقوقی انسانی ادا کی او برگی چی او سڑی افکل مور پلاک سمجھے دا خوروالی نمور پلاک چی علیکو چی دیتا تیار لسو سر لسو کار موشی نبی راز الگ پتی ہوئے تیو جنہیں پڑے ہوئے آزان نا سکوری آزان نا سکوری آو دا تی حل دا تی حل چو مور اپلاری گوڑا گاڑ شی نو دا مور اپلار دفور سے چکنیشتا ہے نو ارلے اوڑ ہاؤتو نا جوڑ کری اوڑ ہاؤتو دا گوڑا گاڑا نو تینا نا اے دا مور اپلار کو دیا تیواز شی گاڑی دا لیدلتا پیئی دن خانداری دمر و دفلات بلاغان جاوہ پاغفت کل کور کے منفراتی موچی بوئی کے رو پیزی دا کور نا نورشی نا بارنا حکومات نا تخلق بایشی نا غیر تفنا و قفل دا پا یورپ کے معاشرہ دا دا رمور وقت حق دے مور نشتا خور نشتا دا پتا شاہتا نلگی چا خور کم دا دا, دا دا پتا کہ اللہ اور اللہ رسول دیا کہ نہیں اللہ اللہ کو والورا ہے قبل کلا کرتا محمد دارون دا دارمان انما كان قول المؤمنين لريموا قبر كما المؤمنانو عملورا المؤمنان منافقوں کے کار میں کہ انما كان قول المؤمنين يابين في معنانا المؤمنان الى ذو الى رسول قالوا جل و الله تعالی رسل دا قرار ہونا تھا نہ یہھڈوںکی بئہی س نہ انے درے اللہ ہو کم آانوںہ بھداری ان کپ آی مننی او کہ کسان ہووں کے ہوو دیلی کا میں آ کوہیں الہورہ رسولچا رسول کوتشاہہہالہ ہو یرے وہت تہیں اورہےقل جنہنا فرمانے نہ چرا کا اکان پ اور ک کسان پائون دیری کا میں آپ وہ اپناں بھہ جہ رائہ کا۔ دا واہ تنو باتوں نے قری بالله تعالی نے کیا مہمانیں ممدود پسندنا دیں امر کام کی ہدایت اور حکموں کے انہوں نے نو دیا پروگرام عامہ پارٹی دوگی تھا تھا سننے کے کہ جب دو کو مانتا مارا اس میں مشارک مان او قتا رہا قلم کے ہاتھ ہے یز الدین کار دے نو سب مندا وان قلم تیرے خارار کا لے گا وہ چل کے جو یہ حلال کرے شرگی حاضر بنا امیر امیث کبوئی پس ہم دیکھیں نتائج دار ہے در لوکوم عسکم با جماعت با منطلات توئی ثنا اور ورتے پر حالات ختموں پس ہم ناقری برو قسم ناقری بے ایمان قات معلوم پتہ خبرمان دا معلوم پتہ دا سکر ہے تایداری کا ہے پس ہم نا کایدارو اسی طریقے کا ہے اصل چیز تایداری ہے اور کے بدلے ان اللہ کے شکر اللہ خبرتاہ دلے باتا ہوتا ہوتا ہے ساکرونے کے شئرہ سے ہوتا ہے قل وقت تغمبرا اتباللہ و اتبال رسول تابدہیل اللہ و تحسا رسولو کہے میں تولو کو وڑے لنمہ میں نے لے شکر پتبانے ماں ہمملا پتے پیغمبر مانے مان مان مان مان اگر دل مواری لکم چیدتا ہوادہ मैं वहां पर था उस माने मां गुणों सजा द्वारा मतलब वेसों सितारों पार करेला अबरा मुकला उन्ना महल का सजा दीजिए ला मिरिश आप परंतदाई परकारों को तरह बयान का आप परकार करें वही द्वितीय और प्रचलितता का वेदाणु पूरा तथा मुंतार का हिदायत को शेर कृपया नंबर माने عالم الروزین شرومی عمر میں انلل بلاو موبائل مگر طور کار پیغمبر وہی کا پھر بیان ہے ور کدے محل نما نستاو دالھا کا زید کی دربار میں بے شارتی دنیاوی مومنہ بتا وعد اللہ الذین امین اللہ کہاں کرے چھمانے نے بتاو کہان سارے آمرن گئے ہیں ایمان سارے قرآن کے داور کی بار بار ہوئی ایمان آمر سارے چلا وہ کو ان پتی سو کو دنیا کی عزت ورکو پدی کو، ورکو پدی کو مدام کی, نمرا کی کو کی دادا لے کی دریاب اور کی کو خلافت پر کے تو اور عمل والی باقی تین دفعہ پڑھ رہے ہیں عبادات روزے حج زکوۃ تو ہے اخلاق معاملات معاملات اور ریاضت ذبانیں روک رہا ہے سامع بنا جنہیں چھوڑے ہم نے سارے ہاتھ تمنند سے دیو جن عبادت نہیں کوران قران نہ سے نہیں سبحان اللہ کے বিনা امن میں قوم امن میں کو پابند پابند عبادت کی نہیں ہمارا کوئی اصول کی او او عمل عاماتذاسنتی جی نا سال حافظ پیغمبر وارا بھی دی شریعت والا نو معاملات سالحات دی شریعت والا معاملہ کہ کاروبار کے نو دی شریعت مطابق بھی نو داران قرآن دام حکومت کے سیاست کے نا سالحات اور ان دی شریعت مطابق بھی لکھ کے طویل کی گا مجھے سالحات نسطا کی شبہ کی پورے دن پہ جرائے دقا مطلبے رہا وعدد اللہ را کرتان وصالح چمالے دی منصالا ایمان اور ہے کہ اندر تھا کہ وہ باتا جو اس نے فرمایا تو عمل کہیں نہیں قدرت پیغمبر اور یامن امرات کی صورت احکام تدریج بادشاہ رہے علاوہ کتاب و قران اپ نے یہ دستور عامری رسن مطابق ہو طور عام رضی خر کو سرور دارا کہ لا یسترقن قوم قام خالوی لے تقلبن قوم خلافت ہو کی اللہ فراز پر مت کہ اللہ خلافت سے خود روکے اور خلافت بھرپور اسلامت راجی نو داد خبر شب آئے لگا محنت پاکارنے دا آخیرے و دا عمالو دا افرادو چھو دی آمال وقیدی جوڑی دا اسلامی خلافت رات لو دا پارن دو داری دی نبی علیہ السلام دا صیرتنا یو دے ذہن سازی ترگیت او دا, دا فرد ایمان اکید و عمل جوڑی چھو دا مسلمان اکید اول جوشی بیاد آگا عبادات دا, دا, دا اخلاق دا, دا معاملات دا, دا معاشرہ دروس دیشتر دا, دا, دا نو چتاوا نو پدی خلافت خلافت راضی او داغیم مثال مدینہ دا دا مدینہ ریاست پدی تری خلافت راضی دین سازی و تربیتو لاند دا بنیاد ناکارو او دین دا اسلامی خلافت راضی دا پار اللہ سے چہار جہار لانے راضی او دائیم مثال مکاوا مکا اسلامی ریاست او اسلامی حکومت کے شاملے دن پر چہار چالنج دا, دا نبی علیہ السلام, السلام او دا اصلاب اکرام دا صیرت نتیجہ دا اسلامی خلافت اور دا دا اسلام, او دا دا اسلام آنے را اور کی آنے را ملا ملا ملا ملا دا نا اسلام راجدیش اللہ لاد دی یورپ تھا واز نال اوف یورپ کو اجیتا ہوا تھا مشکی بنار دے کافروں دانش کی لے گرانی خبر تھی الافر دےمان رہے اللہ عزوجہ كما خبر یاد کا قران شوگو ال متعالوت خلافت دپار اندقبو خبر کی کل دا بیان نہیں کر اب رہا ہے کرم جہاد خبر ہے کہ ہاتھ بتا ہے سورہ نتکی چیز جہاد وہ یقین ہے کہ کے کی مضبولا ہیں سازی لکہ دم دین لئے مزید خلافات وعدد اللہ را آگستان اطلاع چہمہ دیمتر تولید اومر کے انہیں خام قاہ خلافات بواراوئے کہ اللہ پاس مگا کی کم اس طفل پر اللہ دین لکسنگا چہلا خلافات بار کہ آگستان اطلاع چہنے پاہو لکہ داود رسولیمان اللہ سلام او چہ خلافات پا دے صفات واحد شدہ خلافات بڑا اوورے مکیہ نہ ہوں ہما خلالہہ تہہ منضود کا مغابہ اور اول ک ہں مللدیے بیا غیہ لہ غی کےفضلاہں چہہ اللہ وڑہ پسسکڑے دےہ اللہ بہین غی کی مضبوط او اوڑ او بر والہ یو برتیرن نہ والہںورے یو ب دیرن ہیں اور خاامہ خہہی پدل کو کی دریں بعدے خوفیں اسلامی خلافت کے۔ مضبوطی حکومت یہ اسلامی خلافت راہے پیغمبر بیزتی کی گئی دا انگا قرآن بیزتی کی گئی دا اہلی دینو بیزتی کی گئی اسلامی حکومت اور حلافت مشکل اور دا دا ملہ نن پر ملک کے ادنیا کے دا مسلمانانو پر ملکونو کے عوام دا عمل نرے آسل نو تردے چی خاکمانو کم نرے آسل ای بامن بھی ہم نے بی بامن ولی دا اللہ ننو تا ده ملکی را اللہ قانون را ره ناظر شو دین بم بچی امن بم رایش تا دی سر بم محفوش شو دی اوام سر بم عزت بم محفوش شو مالون بم محفوش شو دانن عزت سر غیر محفوش اسلامی قانون بچی خلافت نشت اللہ خلافت را ره نداز با قیده بکی وقت قیده یو اللہ دین تا افادت ورکی ذین خلکو تا امن ولی اور اور کو وہ تو ہی مضبوطی اہم پاکستان میں طالبان نے اسلامی حکومت خلافت خلاف گئی۔ واقعے نو سالہ بابر کی وتمام نواصت او اور کرے لگا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیغمبر کا اہل علم کو توہمات نہیں نہ ہم برمانی ہوں۔ تفصیل یہ اوپر ہی جنہوں نے فرمایا لا طاعتنا نہیں گمان نہ کرو پاکستان نے انکار کرے نو دیتنا دب چھو کے دنیا کے کالا راجہ مرشی بچیرے کے خلاف کی۔ تو کہیں اسلامی خلافت نہیں دا آک کام د پھ رہچیان بئیں او کور ے ینور کے للااق ورے روا۔ پی رباتٹ اوڑ چے گام بیان کہ پدل <سؤال> سرطخت ر پاشارہ رہی اور دا کا بقرہ ہتیسی فمل کے اس خللاف اسلامی حیی ن رہنا سی ستی گیں۔ او کم خلکہ بے اعلاف کے اللای بچیل دے رانیشی معواہمنہ سےور دیں اور بھے سمانی روے پرے روور دوولے میں آیو لی ہں من بے سےناؤ۔ تا تلمد صدرت او قدئے کے اغطر اعطاب بیانے گئے سلول قوانین اوہ احکام نوستر اعطاب کور کے تن اغطر اعطاب اخیار رسائے بے حیو فاشکاری بختم میں ماشقہ بدلوس سہی اول اعطاب یعنی رضی نام امیمان والا ہ کو لی ہ بکان ری جاہ اووای ہ نہ سان برہ ایمانوں ک شماریہ نےھیل نہ کو انشہ دئیے اولامان دیتا سے او اولامان دریوفت نکی نے کیا تھا وعدہ یاو نے قبل ثراتے پادری ماخے تمامذر زباناں رسار ما کرنا مق ہوا و میں واہینہ دون سیابکم اوہ وقت دی زیادی یامے من الذیلہۃ الرماۃ نماز تقوی و غرم زندگی ہے و میں بعد ثراتے شاو پس نماز نماز کو تھا نا و یہ صلات اورات لک داٹری و اپنے حساب دا پڑی پریوفت نے تمام دا تاریخ بل نوکا ocorra la da dalimata che te io cade dal camri senino ad adattare che padre 38 kg di la sar mannamama che de che cala ma andare in ba ti ben da armete che cala tu dio da nana col ti arti i capi hanno voluto tanto fatta non li avel dream da maro san mannamara ba che da 40 in da tre o fine di دیکھا نو خانا دیکھا یو خو آغا دا آران دا پارا سلے دیکھ کمرے دا نو خامن خواہ آغا دا تی حالت کیچے آغا تو ورچی نو یا خود خامن دی حالت کی نو نمناسب بھی نو دے سارا بے پردگیم پیلا بیدی او کور کے آغا دا کور آغا کم دا حیاء والا پردی والا نسان بید دا خندان نو خبر و خیال نسان دا با ہے کہ دے وقت مدر آزا اور دے را دے نو اجازت وارا داری قرد لیسا علیکم وانی شے پتال سمانے والا علیکم وانی کو دیوانی کناؤن سگوانا بعد پر دے دے دے وقتون انا ہاں دے دے دے یو کن لار کو حیطا دے دیت کمری تا دے را دے خیر ہے رے کن دے را دے تال سو دے را جیتا دے را دے تال سو بازو بازو و اروار وقتی ایجادت مغوار ایرانی نونورو کافته کہ بیا پرے دو روتے پورا طور چھ دی کہ کار دہ ہتا کام رہیا مراورا دینا سکتا او اوقات کو خاص کا دپدی نه کډیر خیال کاے بازارمداران وی موتاب یعنی علالم کا ترایا د درای او الله والا علیم کوو اکین حکمت اعلی اللہ ترا کا بیانې ادی په ریسوابو تو نے پیار کوو کہ منسوتر دلانو بارے کی ابن مسکوط رسنان با کور تلاتا نا کور تا نم دین بار پا ورکر دخل ہو ماتبیا کوری چرار دارا دادا دیدا پارا سنان دا خد بدان چی حالت او کیسی تیس کی چی اغماتا خوکنینو نفرک پی رانش این دون خیال علیسوار موچی کور تا دید مو دید خبر ایسیال سوا داری کون تیس داران کیو بلی نمدهول کہ لکھا کور گزا سے بیپردگی وناس ستاک سدا سے چاہا دا مروتنا دا اخلاقنا خلاد کور کے بجن تیرے تک دا شکلار دا روڑ دا خور دا خلاد سے چیزا مروت و اخلاقنا بارنی دا عذاب پا دائرہ کے تانی دیو جنبان پرانوائی تا دی پردو دا وقت نو خیال ممتا دا بیپردگی نشی دا تو حالت کی اگلونوی نشبیا پی مانی و قفیت پیدا بالا قرار 15 30 میں دی بارہش معاش معاش نے کلمہ سنا اور اسی یار برومہ بولتا معاش معاش ہٹشی میں پیدازین کو تقاری کی اجازت awarded کا مکتابنا یعنی میرے قسم کی اجازت عطا کردہ نام میں قابل چریہ مختلف یہ معاش معاش نا بارے کے بارہ شوم اندف قائم ہے اور شمار نے متو قائم چھ بچی دا کے لیے پرکانہ دا ری کمندار کہ وہ نو بابا یعنی اللہ پاک لفظ کا سایہ پر اعلیٰ ہو اللہ تعالی المؤمن تازبو پایدو اور کی نے حکمت والے طریقے حکمت شان و اعلا و القواعد الغضو الاگان تصدی والقائد من النسا و الغدگان لقدونا القواعد الغدگان تصدی کرنے کا نہ نام تھا dane ka wala nahi re guda salish bachro qaid mar ki wal qawaid aw میں نئی نکاح اندرے کا دل <سؤال> نکالا کوڑی دنوں کو دیکھا پڑھے نہیں سارے دنیا پری خود والے جنام سوراں ائی اذان کی نہیں کیا وہ انہ فلیا دی جامی پڑھو نے باروں کی کہا دے یہ مہرہ فلسفہ لے کالو مارا مدد کی بولے کہ دے سردان کارو سماخط مچیرے مدد کہتا گا بغض پڑھنے اوقات ظاہر ورکا جو رواں ہے کہ مدد کو لڑ ظاہر والے کو پٹوا لا کیا جیڑے لا بولے یہ اپر کی کے قول کی وکٹانا کا کرے موبائل گڈے گا نہیں کرے صرف اغا کر پیچھے شان کا فرماننگ کرے خیر یہ ابھی کا پہلے نہیں تھا ہے گڈے رہے دیا ائی اذان کی کی اپ اپنا کلیتی جاتی جا بھی قرون نے یہاں وکٹا پیچھے کی طرف رہے وہ شب دار سے ہر تو ہی اے رمضان المبارک جا مدینہ یہ کون کے قلزینہ نواں اجن کے دفتر چھوٹے لوگ ہوئی وہ دات نے کو کہن نماز ہے لیکن بھی اپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تبا کہیں پردہ فرمایا او صداقلی ویا صافن اور گدانشکر تمام دانوں کا ساتھ یعنی باوجود اس کے ایادار رہا اور ایک ٹکڑے پورے شرعی طریقے سے اڑے اور بھی ہم کو اللہ ہی ہے اور لوگ نہ داڑے رہا اللہ بہت درگہ پردہ اور نا نا جنہوں نے یہ منہ کو لیے دادا ما اڑ مدد प्रेमा ददाले ची ओस्तरा पुलुकी रो देवा देरा काका देदि आदाले विलेगाला मानिशपा वला दोबाने हरजु सगोना वलाल हारजीन को गोड़बाने हरजु सगोना वलाल मरीजन को बीमारवाने हरजु सगोना la persona sottosopra il danno banane antau che da sopra ago ا ما نے کو دتونا ویو تیم ما تے کو او یل دتونا کو ندا ترو یانا او کو دی تہوアレ کو یل دتونا ما ما گارونا او, آو, دا دا أو من دی حالات کو یل دتونا ماں ادا ترو یانا تمو تر پیش او ما ملکم یاو کو ننا جمیکانی اتا نو با دی رت کجیاں تا رگون دیرا کہ اویرا الکرت الکتا کو داتہ ت رو دے ورت نو پرکا او او دی کو یل دتونا دستانونا کے کیا بیماری اللہ اور بلکہ کڑک کڑک کریں اپلار پور تلاش ضرور اور دما ماڈ رپورت تلاش الف روٹ ہے فیسٹی یہ دام خیر دے بولانے کا مطلب بندشغاله بچرو دے دیں میچ روہے لبو یا یا تھری یا ماما نشتا بچی دی خدایا طاقت تو دے دے تو لوک روہے کی ہو نہ پتہ لگا پر کے اگے اگر چ مالی مشتا ولی جتلا امور تے تاریخ بن گئی انن مبارک تھا کھلاڑی نہ مراتے کو یا تو سیدی خویش بینی درردوستا بعد درردوسته تا پتا گراتا بخورک کا خوشالین و قدوس کو تنیش توارل یوبچیو دلکیرو میکر گورید نوبری بنے تو بناندار می بساں انا خبر کی اورے سالے 1950 عثماني جہان سبحان کا پوری پرابو کے جمع ہیں پر جمع و یوز اور ستا دا یضان لا روہے پیوذ اور پراد کے پایو دے کے پرہات کے اندا لا فورو میڈیٹا پایزاد ختم کر کرن چتا دے اندر ہی یہ یوں سم کروں ہوتا کروں ہوتا دے اندر اور صلیمون سلام اعلان کم کو کلو کلوان کلو قانون مانے کلوان والے کو نو دن سلام دی رہا سلام توقف تھا نو کو سلام نہ ہے کہ تے پہ گزار تے سلام ہو جو کہ کو نو کیتا سلام اللہ و بلا کرے کو سلام چاوا تحیۃ میں میں نے دللا اثر کے라마 شباتی جوڑا شیر ہے نا میں پختانوں کہ وضاجے دامی پختوں گئے بتاوا تیرے آنے سے میرے پرے ہو گئے نو دا دا دا بارکت دا بارکت دا ویر سلام علی پوسپلو کو میں نے دللا دافیش کے شیدا لا اپنا مبارکتن تبارکت اور تبلیہ دا خوشحال ہے ادی کے برکت راجشلاے سلام علیکم برکت پکھل کو باے وا سلام او گل خوشحال خبر دا قرہ را قردار کندار ایو بایدو اللہ بیانیتا لکنتا رسال آیات دلائل آخکام لا لکندی رفارت آسنون چی اثر نکاروارے انما المومنون اللہ دیر آنو دو تقابل دوستا قابل نمومنان و مناتخان و بیادش تا دی آخکام میں سوک عمل کی سوک نکے مدایتا قابل امالکوم کی مومنان اور نامالکوم کی مناتخان دیر انما المومنون اللہ دیر آنو بللہ ورسولی شیمال روید اللہ کو دولیلو پر رس مکرچھی توئی یہ بہ غمب سر اویزکرہ الل عمل جانیں خ کاہجررگئی شوہ کی یت کی جت والی ہ ہامیل او پغہ او انہ لذین نے ہیں ہ طرہ اہ ذروںہہ جاہہ وایوولائے کہ ل نہ خلک ھی مینوںے لائے ور سیے کہ مع نے پا اوور سگانانے۔ مومن مومن امیر امیر موراد امیر حکم حکم شورا را دا دعوت کا رد ہے جہاد کا رد ہے شورا را مشورا را نا مشوری دا پارے رو بڑھ نا مومین بدائی چی لے امیر دا بغیر بڑھینہ امیر پا وینہ امیر چیو چی شورا را شہ نا تا امیر وینہ سرا دا واجب شکتا را لابس نہیں را ری نا بیا با بغیر اجازینا چیلی جازی دا شورا را انک امیر نے اجازہ تو خستا اور دوری کارے ہو نبیام امیر سے اجازت اختیار ادیو بوری چھتا تھی شہیدی شگا کے نکی ادل نقصان جائے دوری مصرر اچھی دینی لکھ شگا بیا گڑ بڑی جائے نکوئی چھنا تکین اجازت پوچھتا ہوں دیو رانوی چھوڑ اجازت مراک ہے امیر رسول مرسل او کہ اجازت دلدار کا چیزایا را کتنے ندار خبر گوشی نکتال اجازت در صنبیام امیر دوئی و لفقنا واڑا دا شوراو دا دینکارو شوراو امیر راہوست ہے آدھے پاغئی کے ملاو اور دا شورا نا مدد بونا چونکہ رضا ضرورت ہوں آمیر تککاری سے محصر اتبال ہوں اللہ کے معاف کرے خوش شورا نا چون آہم آقابل ہوں امیر وہ شورا راہ شورا راہ جی منصور ایمون پر یہ آیا تمام نہیں شورا نا یا یادہ جرائشی برزر بانہ یا رضا اللہ راہ واندا ادبو کو دو مومنٹ ہے پر شولائی امیر و نشرا لے ان نو بغیر جے ادب و بغیر دو مومنٹ تک دا بو دو مومنٹ کاج نہ دا تاسو تم دا منت دا و پران نوے سنت ما ترن ٹکڑا میچ دا پران دس کلے مثلا پیانے شولابونی مگر پورا بني ہے جماعت بئی تنظیم بئی امیر و اعضاء مشورائے مشورائے کے مشورائے احمد ہستی ہاں ہم دو راہوا بغل کی کہ ار کا پرے مشورائے راجو ہے, ہے جی تو بھی ऋषि مشورائے را دے مشورائے بدان دار ہے کہ القران رحمت اللہ علیہ بدان پورے فرمائے کہ شورا دومرا ہمارا دومرا ہم اے بڑے کے عذر ہم نشری اور دار اور دار کے اور سارے فقڑے بیمار ہیں یا مرشے مجھے شورا رہنشی رہتے ہیں مردے ہیں او یا ایمار دے کٹ کو ہوندے پورے تو دکا پوکی مرمش رہے دے ندام یو در مردے ہیں ولی دیکھ پل نائز مقرر کو دیش چلکا جنازہ کھاو وزدان شورا دے ہیں دون باہ او شئرے ہیں اونا نوپدیشی کوتا لے نن سوا سونا خرق و مومنانی یا زنو مردے ہیں ورانوی دے مومن, مومن سفرد دارے وہ کموش رہن جادہ پی درو نماوان او کہ جادہ دیووس نو بیا امیر لے اختیار اے ستاری جادہ درکاں تے روی ستانا تو کی نہ گیں تے نہ جی بیا مے نہ پھپے اولا تا جلن رسول مگر داے دوار رسول اللہ بننا دا پیغمبر پہنا تو کفل مان کی بدوائے باذکم باضا پر شان دراں لے باذ ستو باذ الرحم امیر دا توشورا راشا دا امیر دا اگستن دا عمل گری دا اگستن اونتمہ دا ہہ کہی میں ماہ کوہ او کو میں ہلو میں نہیں د امیر وہ تممرہ ہعملے اچےہم بررگے انےہ دا س بگنہ مملہ او لہ ف درستان ل <سؤال> کو کہ کوئیستا ہوے لواہ پٹ دیہہ او اللہ ہمنہ کے سے دیہ۔ کہ شہ وقتے دیے زہ کی فٹ سے کی پٹ کی ہڑہگیر میروو یو و تیہ سب کی کینو اللہ دار میکر۔ لان لچرتا گوٹ کا رفتہ پٹ زیتا زان وئی اور زان پٹھائی تشورا قل یحضر اللہ تینہ فرسکر یلیہ کسانی بھالی انا امری دی جن حراب قیدہ امال پیغمبر لسنت دفعہ پیغمبر امیر لہو ان تسیبا مبرشیدی تفتنا سن عذاب دنیا کے ان تسیبا میاورتون کی عذاب عجیم عذاب کرنا تا خیرات کے دایات مدخل کے ان امیر الحاج فرق تب دت کے روڑے لئے ایک دوئیری جی خلاف کئی ان امری ہی امنی کچی ہوئی امری ہی نمرات سبیلو من حاجو سنتو شریعتو دو مرات پیغمبر در سنت نا خلاف کئی بید جیدے برات کئی پیغمبر در سنت خلاف کئی نان دوسری وان پیتنا لیتبا اللہ دنیا کے مذابور کی دلیل اپاہ دی دا پیغمبر در سنت خلاف کئی کریں آو دلو با عذاب کرنا کیا آخرت کے وے دلیل کی علا دعوت تولیم اور اگر ان للہ ما فی السماوات و الارض صورت قد نہیں مسئلہ تویل ہے داوری تو اس مسئلہ ذرہ پا دی کہ بصورت کے بیانات شو دا کام دا داتہ رہا جا تماشینہ بھی ہی ختم ہے نہ کہنا کہ صرف دختہ رفتن ہو گا ہے بلکہ تماشینہ بھی ختمون خلافت را وسلم کیما کلیرہ ہے مختری مسئلہ نہ رہے اشہن تو پختہ تو ہی تر پا جی الا خبران ان للہ ما فی السماوات و الارض بیا استعادل لا گالیش بار اسمان کی اور شرانیتوں کی لیے فضایا فضایا رہا ہوں یقینا باقی جما با حالن تمہارے چتا کو دا لیے صداح نہ ہو رہا ہے وہ ہیں جو نو پاورشی واپس کرنے کی لا پر دی ہے اللہ جان اور نہ پہمان لا ہوتا خبر گوئی دماغ میں لتا را نہیں چاہیے کہ اور لا لا بکریشن نہیں پہا پارشانے لے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین ذکرا سورۃ مکیلِ مصحف کی دیشتم اور بنوزول کے دوسر ویقتم پس دا سور تیاسی ننازل میں دعوی صورت رد شرق پل او بیان بیاند مقاصرِ اربعوں عالیوں رد کی دا شرق پل برقاب شرق چھ برقاب تو آرائیو اللہ لے پر سور تیشتا اور پھر مقاصرِ اربعاب آیا نہیں عالیہ اصلور مسائل کیا علیہ وسلم پہتا رہی گلی خدا رہوی نہیں بیاندیا شکرانے کے کے دا پیش ہو پیغمبر خاندانی اور بلا سورت ممتاز ہے پر شفاتو دا عباد الرحمن لاللہ رخاصو بلنگانو سفادی سلسل کی بیانی اخر کے برائی بلا وجہ سورت ممتاز ہے با بیان دا سمانہ دا ظالم پا اتبا دا رسول کا سفر رضا کیامت کیامت کے بزیدی دیر رویہ تماننا کے یارمان کا کارچ مارد بیغمبر در سنتہ بھی جاری کڑھے دانہ نولی ویڈین تقسیم در سورت سورت سرور باب اول باب نہ آیا ایک آیا تنا نو پوڑے دانہ آیا تنا اول باب بدے کی اول دل دعویہ تبارک در سورت چھ برکاتو حالا او باقیبانی تلائل کشکی عورت کئی دشک بیا سبارک اللذی بلکتنو عالا اللذی آوازات نظل القرآن چرالے گرے در قرآن العابدی قفل پندبانی لیکن دکارا چیدیشی لیل آلمین در پارد مخلوقاتو مخلوق نمرہ در تصرف انس او جن دے دکا در پیغمبر داوک انس او جن سرے دکا حیوانات در تمندے نو آلمین در تمرہ ساکو جن سمرہ کی در پیریان اور انسان آنا اللہ وی بڑک اللہ وزاستے نزل القرآن شرائے کہ لئے قرآن اللہ آتی پکل بندہ لئے اکونہ لئے پارجی شدہ بندہ لئے آرمینہ دا پاردہ انساو جن یا یرون کے دائیو دائیو شو شے برکات والا اللہ لائے برا کب ستاوی یو شے او بائی کے خیر حسول دی تبیلی کی برا کب ورکی او بائی کے خیر واچے او پھر دوام تو ہوئی دوام اور صبح یوشے امیشہ ساتھا دیتا ہوئی برکت برکت ساتھ ہوئی یوشی کی خیرہ چوٹ دیا عمر دی. دے رضا دے دولت دے اولاد دے دیتے علم دے دیتا برکت ہوئی جی چھے زیاد شی خیر پا کیوا چولی شی اور تویم امیشہ شی دوام پا کی بیرہ شی دیتا بی برکت اور دا سفت اللہ و آرارے. کے کے کے خیر و و پلان کی بابا و اللہ پر تبارك الذين تنزل القران مرتضون على باذات جو قران نازل کڑے نہیں ہوتے قران نازل کڑے نو آواز کا دادوار ہے بین اللہ جل وعلا سے لوہوں کو سناوٹے ولا برکتوں والا بغات ہمارا اختیار دار مانوں عمر پڑے والا امت اخذ والا دام یقین ولائے ولن یکول له شریک ین فلمہ ان شاء الله لینکراب وقدر پائے چے وہ ہر کا كل شے الکڑے ہاری او شے فقط ربو منا ذکرے تدبیرا پان دادی داشپ کرے کیوں پر کان گنم لو عمر کو سوات ہے لمیا تخذوالت ول نہ بھی نہیں ول چغلہ برکات کرنی اور میں كلو شریکوں پر مول کہ شریکوں متے نہیں ٹھپاراتو کہ شے ہر شے پیدا القد کے مترقب ایک نشاں اور قدرو تقدیرات اشیاء ناظرہ گوڑے نا تمام اندا کردار یوشے دان دادے پر چرنا اور کرے چھ برتے پر چن اللہ تمام داداوں پر کرے نو ذکر لطافی ہے باقی برکات واجبہ بیاتی و تضلنی بنی الها دا کے تشرف کو وجود سے تھا شبا کلا ال توحید اور دعوہ تبارک نوشک واجب بیانین درد شے او فی مشرقام یی بھ ہویہہ سے وقت آرہ ہا جواگان نورے ہادواگان یی ریے او پر کاالا گئیں کیا غ پرہہ یں۔ داہی گڑی پہ شته پرطور پر کا آ ہے یو لا لوفونے شاہنیشی پہ گوریا ئیز پر پیرا کولشی کوے فیم او او پلفون بر کی اوہہےشیگی پہ گی شیری اوپہ پہ شکلا کو مفتادش لوانہ لا پہ کو نے لا پہرا کا او سے اس گلبرہ آ والا این کو نوصل ایئے اورže نہیں پڑنے eru。اور جان کون ، سال کرتے ہیں وہ صدεί. ریو انما برنے here aesthetic جگہرام فیصلان شاDownwei کے پڑھنے اور شائلے حلن الراقے اور اس قبل پڑھنے اور شائلہ من کے سات لئے بعد دیو ان spikes پڑھ آپ گھد بیوام کے ساتے ہیں اور بے دیفعے اور سساعدہ نوصل ایئی قول رہ80 باہ کا تثر نیا سوت مرغوری نہیں اے مرغری کے قربانانے والے ورا آیا تھا ان دے چنتے روڑو یود نہی شے روڑو ورا نسولو اللہ کو تپورو کے دامن سی رو و بال دین کا پر تا جگر دے پنکاری قران قران النمین او جو قران مانش پھلے ارادہ کو او تعالی دین ویاں گسان کا پھوچے انکار کرے توحید مصرینا برکات والا پلگین اے چاہتا برکات مصریان کی اوراد دے کو کہتے ہیں اس کو پیش تو ہی دیا وہ ہیں انا حد الا <سؤال> الا <سؤال> اكن مگر ضروری داوی ضروری ایت برکاتواللہ <سؤال> نے کچھ بغدادان میں شریعت کا دوسرے پنیرانو دا روما کرا یو بداکئی مشرک دیملے تو ایک بدروج جنوں دین اے تراوزان نے جوڑا کڑے راتیں واہنے والے ہیں او تعاونوں ترا کڑے 10 مترے کہ قوم نہ کروں قوم بل دعوت اچاں کیا بولے دا مکی والا بوے دا یہودی نصرانی مست کڑے رو آو دا غصر لوار ترکینی ہوئی لوار با نبی علیہ السلام وطر مخد کینا استا ویدا ہوئی اگر ترکینی لراغن حصہ کئی اگر اون والا ہے اینا اللہ حصہ کئی فقدر جنان جاو راسلومن وزورا فضلو وزورا او پڑی رضیاتی خبرات یا دی رضیاتی ہوئے غلطے ہوئے وقالو او بل وقالو ویسا اون اولیندہ کسی لبرون بنونی سکیچی مسئل کرو او بل اکتا تباہا لیکی ملا ب تمہ دے ڈ سرریقی پربانے کو پروانہ روہہم گتہ لاکی او دے ہی کی بیاوی پ گ ر پپے غم بڑا جو دیےہہ ہو اننظرہڈےکی ہ اگرے داان ہاد آ سے روانںے شماانکیہ توئی ی پٹوبانے باروڈے ظں او یہ تراث نازنگ پیغام بار کا حاضر گئی او وید یہ سارے حاضر ور سنی سے شہید پیغام بار رہا قران میں فرمایا کہ ويمشي في الاسواق و بين بقاع الروك و بازار کے بازار کے لیکن یہ بار نہ کہی اور اللہ نے کہا الہ مالک ولنا جیر سرا پیش جو تر گئی پہوں میں نے یہ اندر کرا دیا جی اور یہ قائل ہے کہ او اور درشت تھا دا خدا دانہ یہ پیغمبرین کا قالا لا ولا خدا نا. او تکونا لہو یا ویدل پارا تن باغ یا فرمینہ شدارینا فراکی باغ دیوی وقال زاریونو زاریمانی تا تبیونتا سروانی ایدا رجل مذکورا مگر اچھڑی لیوانی پسی تا تا سو دبانی کیا تو شرع لیوانی تا پسی روانی ہے انزور اللہ ویدل چھپئی مانی انزور ہو رہے یا فضر ربو لکر کا بیانی کا قدم قدم میں کرنا اور ضروری کو چاہیے کرائش کا ہونا چاہیے بس کا قدمی ذمہ دارے ترچینی کو بھی لامبارے ترج کی مداد ہدایت نا قابل ہے او گمراہ تلال بارک اللہ الدین شاہ کیا لگا خیر من ضائذ دلی نوفمبر دلatasaray نا چون کی طیات کو دازین بابلے پڑھی کیا داور تبارک دبارک دبارک دانشتا دانشتا اور در سینے بھی رسلطوں جواب دی دل当たり ستانی ستانیں جوابیں دی اور بیا مسرہ در برکت دورت بارک اللہ نبی برکت والا لا ودا ہے انشاءک وکیشن وقشیرے یال لگا خیرہ مدر پڑے دا و دار بے ثمن خالق ندیناں جیڑا جیوی کنتیو جنت میں اللہ ولا او نے کہ رہا ونبلا ہے لاونے لاونے رونا او گردوری تے کر گئے سالا خصوص راہنے او تینو واڑے پیغمبر دنیا اوстана کل کل سب کیتا دا جہل منکلیتا کل جیڑا او تے وگنے قیامت امات نا ہم تیار کرے مناوا چلا پاس تے روتی ساتھ اے تے او جن گنی قیامت نوار تیار کرے صحیح راہ لو ان جوڑ گزار ہے تا الاوور نو لا تیار کرے اخرت کے وہ جہنمی جہنم حال <سؤال> کو ہے اے مشرک جہنم کا معاملہ ہے اذاہ عذاب اذا راؤہم کریں گے اذاہ اور کا شریکان میں مجایں پائیں دے دے رہا ان انہ ہا تھی گا جہنم کا ویوزن اور بےدل <سؤال> دغ سینہ والا جہنم غڑن بار کے وذ پیرا اور انہیں دل دے مو رکانتا بغم بڑی گھڑم بیگی آدارن کنی کی باغتا وایزا او رو پوکلش دیو وردوری شمینہ دے جاننم تا مکانن دے یو کنگ آدھے تنگ نا تنگ دے نا با غوردوریش گلاو دے نا داوری گلاو دے نا داوری گلاو دے نا وردور دے ایریانا گلاو ایریانا با که تنگ دے نا دے تنگ راکی مقصد دا تنگ اترو شنار بلے اپا دوروی دا موشو نو دے تنگ کچھ ہ الہ رکھ سے پلے ذی شی دی دپ مقر رمی اوںکر شے ہوئیؤ ہوناے کا چی دو دا مشککانہ ے کے سور آہ حالاقت چل ب تال سوگپ شو۔ اللہ بہ تہ توری او ما مرا غواےہ اور سکورہ ہہ حالاترکیا او پرکیہصورور اولے سکورںکر زیہ خلاقت نڑے یو حالاقاقت بان کاررنے کی ہی جی دییرر حالاق ہوواڑے ورے شیر پیدت ہم کرو دائی حلاکات، رسم ہم کرو دائی حلاکات، ریواج ہم کرو دائی حلاکات، گنام کرو دائی حلاکات، دا تفرانو توی سنت خلاف ہم کرو دائی حلاکات، سننید، نماز دیل حلاکت اتنا آو اخلاسی ینا پا دے یاو، مطبا توڑو کی بھی، کل، کل فرق اشارات، من کتا، اولور دا بیغم مرازارکا خیون، آیاتا وراد ایستا جہنم، آم جانت او خرد اللہ دی یا جانت دا مشکریہ وایدر متخون جوالے کرشوی دا مواجدین سارا کانت لہم جاتا بیو دید پارا پتلا با بسیر اور پلال با لکل اور لہم دید پارا بیا پر جانت کے ما وضیش شاہ انجتی بیا واعی خارمینا مرشبئی کانتا کانا عرابد دی قدار استا پارمان واعتا نفس اللہ وعدا دا و کرکی ویو ماں یا فرحوم وما یا اللہ نتاقبیر او اور پرابط دا ریخوتا مشرکی دے بلو کی بادے اگر نبیہ قیامت کے آبیدان معبودان یو نبیہ دارش ویام فاہواللہ قیامت نے آنشو روم جو کی اللہ تھی وما یبو دنو واشی کے بندگی کے نیزون اللہ دالان سوا وی نبیہ قلو وی طلعہ آگزم آیا دا سو ادیس نیک دی خدا آیان تبارو اچھی دیکم چھاتا بندگی کرے وانی ایکان کو داریان ادبو بود روہ بگرگان یو کہیںہچارے سلام کو ہوئی ہ ڈیرے ااصلسلامتهی تھا ش عپاضی کییدانی او پیرہ واپ سے پر س ت ہوئی او ی خوگرہ ہطر تو معہسوو او نتونں کومرکری میں ے بعدی زما دیہانہولائی ک دای عام سین ب فر ب رہ ہو دی دئی داہ سکم راکرری کہ ش کو فرہ کوئی داے ک کا دان سبحانانه کا پقی د تاہ معکانہ ہ منقللییں ہ ت میدوں میں ک چی ہ سےوا میں نے یا دوستانہ چہ منسی سانہ سوا کوسانچ معہ سر توید نباریر ش طرف تکشر کمشک۔ من کو پری دیی والا کےہں خہ ش کے والو کو گمہ وی میہورہ پہورکرے وی با او دی میں شراں پرہہہےہے ےپے او خ لاکیلادو ہی کا وہ پہہور دنیا کیں دی حاجںے دی پرا ख्याल दिसातर रिजा दवरात परकाते वरकुल नुझी जोड़िमू कहा कि नमस्टु नुझी माश्टुन बस तोई खिलाप शोरोक और शेख के शोरोक प्यादिदा लागे तारों पाच्छुबूदा मुद्यू कौम अनकौम गूरान खलाग शेएं पतता देखनें कज دروہ جانے کرے دینے کانو بندگاہن ویما کا غصت دفوروں نشتہ سوے ساکھو دنیا کرتا مددگاہران دیو سیدیلی دی. علاقہ وقتی ہوگر مبابی دروہ جانے کرے دروہ جانے نکرے ایسے نمیدے ساکھا ہماما ساکھا تنرے ساکھا تنرے ساکھا ہم دولے دولا سا ممتتتت ممتتتت ممتتتت رو دا دا مولانا سرا آو نا دہیم دال ہاں سے رولو پر سختیار مشتہ ومہین ازلے مزدف با ابود با داران كبير عذاب میں کمان کرنا قبل زمن المورتني لا جواب لا غير العذاب متعب. بیوی داخلنگ ابا دپات کا تیاری جواب ہمارا کرنا قبل کا منیرے گ레스انہ میں مدن مرتبہ پیران بار چلا مگر اینون دیشک تیری یا غونا تو اما فرت ہے تو میں سوچنے کے لا سوال بازار مجھے وقت دینے اور گیا نا بازار گنے بعد اگر فریش اباد استابہ واپس اتنا تناز تہاپ پرست پرس اور اپا تہاپ پرست رجائراں کو یو بار انتہان یا اعلان تیراغونا گئی ارا با مقابلہ گئی او اپ پرست لا پارہ میں انتہان اور ایدہ پار ایدہ پار انتہان دارے جناب داؤد کے یہ تیرا پھی مومیانو پار دارے کہ ائیے اللہگوی سب بھی کہا او ت از بیرون تاس بھ لکیئے اور کان رو پرذصیر اوث دیلیکے وار لینہ لا بھ نرےخواہہ جرے من کریچی مثرن ہوئیں وقادر لین او کسان لگوو نہے ہ کیاہ سہ کی د وڑا پات لوڑا مے آرے نمل آے کا اواس نجی ی بہمانے پر شہں راہ پاان وی نلی پلف منکلے اللہ انو ئی پرے د تو بھی خبر اوکڑا یعنی کو تین پاک کروزا انہوں سے بیرا گاٹ خبر وڑا خلو گاٹ خبریں وآتاو آؤ سرکشی اوکڑا آتا وآتاو سرکشی اوکڑا تو انکبیرا سرکشی بیا یوما یارون الملائی کا تخبیر پرکے یا دویو پریشتے ذرا تو خیال اللہ بھی پریشتے باتاو ہیں پریشتے باتاو آپ مورد باتاو ہیں پتا بولے یوما پاورد ما فبرئ چائی ہمہیں پتہ اور دین مجھے مجرم، مہمان ہوتا کہ اللہ پاک فرشتےوں کو لے کر میں دیا وہ نشیب چرے وہ یقولون وای بدی کلا شذا فرشتے راشی مجھے وہی اے رحمان جوڑا بند کے بندہ دا فرشتے نوں ر بندے کے میرے ایذمون دی توبے پراواڑ فرشتے نے مرادیا اللہ کو وائے او کلا ذا میں گراو تے کیا وہ چنے وی تے فرشتے نے نہیں پکا تھا فاطرنا لا او جا تے کیوں کو جی نیکین عمل نہ تو ارم نہ تو ارم نہ تو زمون بولی دا ہے اللہ ی محمد تے کہے رمضان دے کنبلہ تا قبول نہیں اپ شرک او بدد پالین وقادنا والاو هم قد سطر اوراد بشو الا ما امی دعا دے کو عمل کری میں نہ مرن سامل عمل کرے رشی کو بدد اے تبالاو هم قد سطر اوراد بشم اگر نابوگل دا ہمارے حوام منصورہ ابا منسا گرد و غبار پورور لکا ہوا کی رایشی لانسرا گرد و غبار والوزی کیا اللہ ویلو مشرک عمل بدت قسکم ابا منسور اگلو اگل عمل بے زائیوی وابلوزی قدر و قیمت بے نیجی جددہ عجر و ثواب ملوشی ولی اقید شکبہ برکات والے فلکان اگل عمل بے شک برگات شک اصحاب الجنہ بشارت اصحاب الجنہ دیش جنہ دیان شریع ویندن بدوارت خیر وروای مستقر اوےو پ دطہ او کوب بئی پہرا اواف گا کےے گا بیلوےدوں دے بہھی و متہ پ س او ب غمان دو سی تے دییا چوبشی اور رضمانے چوشیسمان بمان میں دو کےناہ دوورت د پاہ آسمان دیں نہ بشیزیہ۔ سےے ک پرشتے تہ پرتی آل اولا کووش آلمون کو پچ چاہی یوں میں یو میں اوور پر ہمان ہئبان باچہپا وک ن یومن اوی بے اول دلہ دیری نہیں کو مشرہہں سی ڑے ر سہ تو یہ مق اوور پر ی ع گالے ہو چ پلے گئی ےے نمہ کہہ گیا ظالم مشک بھی لے دیا یا لے پکرو لازموں اوہی خوب وہی بھایا ہے تن ہی ہائے ہلاکت اور سبھی میں پھل پڑے میں پھل پڑے حادثت میں بتاؤ قیامت کے بڑا ارمان میں گئی اوہی بات تدری کاش ارمان دے یا ویلتا ہلاکت اور رکاوے مالا لے لے اپ پورے ارمان نشہ سلیم اپلان کے پدوستانا اپلان کے مولی سے اپنے پدوستانا لیدو اپلان کی مولی سے راتا پیدت لاحق پولے واں اپلان کی پھر سے راتا ہوئے چھتا کولا سوابے نا پا پیدت اوشک افتا کڑو نا آرمان دے چھلا خبرمی نوامنالے تام اوشک بیدی دا او سے وزا دیو سے او دا پیغمبر شنک میں سکل کڑوے نن بچے ہونم سننن اور فلا دل نہیں یقینند سے گمراہ کڑے سے تیرا قران نہ بعد از یانی پر داین شمع طلا گئے اور ہاروا طلا گئے ودي گال سے لو دی پھر سے تپران نوالو ر فرمان بکئی ہوا تھا نہ شیطانوں دے انسان کار نہ شیطان دے شیطان دے انسان انسان دا بارا اس لیے شرم اون کے نوشر بھی دتی بڑا خجو شرم دنیا کے مشکل نہ خط اندے فشرکو بذاته انا باخرت کی بھی لا سي دي يا بياماكي وقال الرسول هذا بيامر استغفارا للمشرك خلاف هذا القران بيشمر خلاف وهذه دي خلاف وقال الرسول نقول يا مبارك يا ماريا بيرواما ان قومي بيشكروا ماتي ومطابقوا التقدوني ويروا هذا القران قالوا يا القران محجوره بيارتا محجوره متروك ريخه سينجپريت اما لي بينه كانو عقليا بولا زانين كونينكو دوبارہ معذرت اپ جیڑا قران نہ پڑھ سکتا تو کی تو کہانیانو پلاننگ لے سے اور پلان کی سے وہ بھی نہیں سے بھی نہیں اپ جیڑا اللہ پر تو قران نشیں قران میں خلافی نہ کرتا دویلادو کو ملا سکتا ہاں قران نے وقت اور کو جہانے کی pointed دومہ تو پہمبر سے راستہ لے دینا لگا پڑا اللہ نے دارن نہ کے شان اور بیا پتا سے عدالت کے چیداغے پہ سلکہ ان کے اللہوی رجد کیامتی اور استغاثہ کہ ان کے محمد الرسیم اللہوی ندا سونہ گیا خبر دادا خلاف خلاب پکی پیغمبر دادا چا خلاب چا دا قرآن خلابوں دادا آگا چا چا قرآن پریخو پاقیدو عمل کے دادا آگا چا خلاب چا پیغمبر سنت خلاب کو پیدتیو بیداتے کو پیغمبر مدا خلاف استغاثہ گیا خوننن دیکھ راہو شکرانی چھ سبا رو پہ ہمار گماں خلاف تا استغاثتا گئی نظر بسا جواب آگا خدا قلی دنیا لالچ چاندے شکرانی حیزت انانیت تپارا تدہن پروانیتا ہے ابو جی حلو نے دیکھا ہے ابو تک تنبیر ایمان غلی نروڑے ابو ایمان تخفتا را سے چھتا پا حق ہے اما تخفتا او کو ایمان دورا بیا مراقبت خلق ہوئی بیا مراقبت خلق برای کئی نا سوکم نشم روڑ ایمان نا ابو جهل دا ابو دانب دا دغی وجین ایمان دورا مرد نا سوک دا, دا سوک دا شرم دا وجین دا غوچین ناواتی ننم سوک آنانیت کے سوک دا مشراتہ سو سو مشارت دا پارا سوک چلینو دا بلس دا بلس شم غرد دا پارا اور کہ خبر سنت نیگمبر کیا غبیہ مکہن یا وذوالے والا یل بیس تیب پپل فلوس میں چھپنے لگے تھے تے اپ کو فرمان او وی یا لثنی ثف تسل رسول سبیلا کا شرمان پر پیغمبر سنت لار میں پلکڑے او یا ویلتا لثنی دم اتس کلان خریدا او بلکیر بیرو اولا میں پلکڑے نے ود اب نشہ او گاو زونی کا اوطا تو پوری دا اواض لديك رواح تام تحقد دا مبع دے اے لوگو قد جاچ کئی شیر قابل پیو ان تا کئی مشرو عطا کئی داوی نو پیراں برس سلام و ام بیتامت کے نو اعتراض کئی یارا اے دا ہمارا بات ان قومیں کا اللہ قال قران ما کیڑا زمانے قوم دے مت دا قران مضروب کر شاد اور گوڑو آ یاد نہ مکھتے ہمارا قران نے اپنی ایمان دنا عمل نہ خدا لے گن دا جہان میں برسے نبی دا ہر پیراں دا طرح میںہ میہہ مھنا ہوناہ اللہ وئہ ہر پیہ پرہ پاہہ پرت سپارہ سے مجرمان کاتے کنا دا بچہر راغی کشان پارطور اور اللہ ب رڑی او کپا بررا بھی کاہہ او کای صارہ فٹ کے ڈالی اللہ ہسرے اللہ وےیںدار کی ہ پر او حال الذيین نہ کفررو لوڑہ لے۔ kata wae nasabele tera dae ko au de munkirino falaan kata le zina wae ka sankapuri mulke qurani lawla uzulare qurani lawla uzulare qurano wali nuna diligi padawane qurankum ratawahela poi auza poi auza wali naaji chidale klegani allahai kazale ung daran legle peraleega dalekti da paraleega ke nusabelee paala galila paraci mosjid periba اور وہاں دے <سجد> گھونگا تردیلہ پا واڈیر کو لو ساراں <سجد> موگے واڈیر واڈیر سب کا سما پیانو تردیل مقصد بانجے سڑے کوئی تردیلہ پروس ہوئی کم لو سوٹا ہوئی نہیں دا کہ واڈیر سفیر میں چھے تو مقصد کوئی ایسے چھے بات دا یوش پی دا کاریخ ختم ناکہ با کھلو پوچیونا اپلو پوچی کاریخ ختم کیا بیاو سم وے دسو نہ سنبېزو ندير تاسو خدونه مو فکر کړئ یو څه پېښوي وای څنګه دغه پېښو ویو ختم دومره کیدل څه ختم پېږی ته هم پېږی یو څه ودی او دا ختم کې چې دوه څه پېږی نه پېږی نایې قیمت کې دغه نه سم او صو, دریم دا ده چې یې به رمانه په کویو نه وخت دمخه نو راځي دا نو وراث تلاؤ ترقیلہ اخکار نکلی پر قرآن کرنے در اخکار در اخکار تکلی قرآن در اخکار ذریع جوڑا کرنے ریبانی کرتی او یو قاریان جی سی علماء قاریان چید اللہ دا دین وعلی نو آخو دین محافظی دی در قرآن فاضل کلی وی مقام در مداری وی در جائرہ چید اللہ را کتاب خرسول شو نوکی من دخلیان در جاپا کشن اور نا ترتینا ترتی ہوئیہا لو ت وہ آاض لولو تہے سڑے کو مقصد ہوئی۔ اللہ انگر لنا پران ترہ پر لو ساہ وہ آاض ہو آلے بمقصد ہوئی شی مدق لگ اللہ ہوئی ھ دپارہ گئیں۔ اور آ سر تجر کی جو نوصف بے تبیعرہر گھڑ کے مضی پرران ہوا پران ت فٹ پر بی نرپورٹ سٹ کی پہلا کئی دکی دو او مارے جوڑی پرانہ اچھو قرار و سلیشتا نوبر علم دی و سلیشتی در بیت یری کی بلا خلق وانا مطلب آسانی شوید ہے ولا یاتونک بمسلن اور یاتونکی تاق بمسلن پی اعتراض اللہ جینہ کا بلکن لیکن ممرہ تکوڑا کا بالحق پچواب و آسان تب سیرہ اپا پیختر بیان بازے بی اعتراض کے خال لاوی جزی کو اللہ جینہا کسانیو شرونا لہو جلوئے ہیں لا تقویب اور, اور پر پیش پیش دنیا اللہ اول دثہے سرسلامہیں ہد س من رو پوں پر تکنہ ہ ہ مچن کیتاب انورکڑے انشارارے سسلام سے کیاور پہ ایہہ مسلوو کی برھا توال آہل دے اوہ ہ آلک او بردویوں معودے سرسلام ہ رو ہوہ حودے سسلام عوزیرہہ پذیرہ معین بگ سے اوص ہبا ہ الپ میں لنیں مو بیا ہایں در روہے گهڑنی زہ اسنے تو ہی نقدممرناہ ہوں او ان کارو کو ن حالات داوی تبی او پ حالال کولوو و سول کر عظمت علی ما تیرا میاں کرتا ہوں دیوان ماں صابر رسی او پیوارا پیوارا یادہ چی پیغمبر کی کی وجرے شی کرے اور یاد پیوارا ما مراد کوئی شاعر اور دجورم احوال کی قرونا او غفیرو زمانو قومنا پیرو والا آوا قومنا بالدار کتےرا دیر ہمیں خلاق کی ہم یاد کے وہ ایک منہ اللہ اکوان اور دکھول قومنا صرفنا لہو لامسال جب بیان کروں کہ لہو لہو لیو لہو لیو دکھولا لامسال مسالنا دب اقوانو دب اقوانو مسال نیم بیان کروں انکار مکر ہے کہ ندا محکمو وانسی بازا باہدار ساتھ وہ اکوان لطول تبارنا من تباہ کروں تدبیرہ اور او دی زیرے دی اتاو زیرے دی تاں کیندا تے دیا کرے ہم تیرا مدد کرو کہ باران پیشو باران بس کو منوتے رسنا ابڑے وی کو منیاون آہا اے نیں دی کیتونی اے برتی والی بلتاں گل کیجے اے جنوں مشورہ اپ لیا پیدا قبلہ جنوں برتاں تے جی وی کیڑا جنوں مشورہ اپ لیا نہ تاں کیو کہ بارا دو ویزا راہ کوئی اینت نے جنوں کہلا ہو جاں کام نہ جائے ممکن ہے غلطاں اے خبر وے دار ہو تو credibility ان یہ تنظیم نے کی لکھیتا اللہ کو مدد تو کے سندار ور کے اوکل کو توئی احادنتی یادا کرے گا اللہ اور اس کے چلا رہی ہے پیغمبر نبی اسلام کی بڑی اور پورے خاندان اے ہمارے رحمتوں پیران بار مدت غور پیر امرت تھا تھا ہوں دادیو کہ ما سرا بہانے نپلارا دالے کنیا اپنے شریدار ہے اجو یوم یان دیو زمور دیو زپویم دلا داتا وئن کا لو پریبرے یوزیل لی یوزیل ہونا جو والے ان ہارے ہتنادا پرو خدایانو نا دا دا گبرنارہ کومو ابلگوں چھ پدی خیال کرے وارہ زیم دکل خدایانو نا اری کبینا ماڑے وارہ فلگش پتہ ودا لاو یان سنن پویوشی مین یارو نا زاب کرے سی پی اذاب وی من دا پتہ توری کی منا دارو شیلہ توں پیغبر گمراد لا رنا یہ انہن پیغبر ہمسترت دا گمراد الوی کی اذاب تو کو ائے تقضیلہ او ہوا دجل دے تو تا دجل وی ملکری نے توحید تا توحید ہم نمائی آہائی تا ہوا را کمانی تقضیلہ او چاچین و لے رے پر حاجت روا ہوا و خواہش چاچے خواہش نہ خودے جوڑ کرے خواہش پر کرواندے مشرک تا خواہش نہ زاندہ ہوا خدایان جوڑ کری یعنی خواہش محافظ زاندہ پار ما خودہ جوڑ کری چاہ دا نفس چا دے دا خبر مجھے دس کا اکھیا دپی روچا دبوٹا حسان پاچھ جوڑکڑے پائشت اچھ روانی آرائے تاہیتانی در مسمانہ وسوکے صفد علاو جوڑکڑے جی روپا ٹھول خودے ہوا خود خود او پائش دینی دکھ پائش نے خدایان جنگڑی بھی آوئی تا حجت روانی مشکر بشاید دی. دلیس کے او سر مشتا افان آیا تے و کیلہ آیاتے قیباتیں درمال کا کار باयाम کا ہو ہے دایس کو نہ پڑو دا کار ہے ہم تا سب آیات کو مان کے شناس کرو اثر بدی کے اسماء نو قران او وی یا پنی یا کی پئی کا ہے ادارے دی وہ قطا وہ نہیں نہیں وہ بیاوری ہے اللہ وی چلتے ہوری اور کے اورینوں کو اورینوں تنگ کر دے تنگ پیچھے تک بھی کوئی کا اورے دے اسے کوئی نہیں پکڑے کی مد رنگ دی کروں وسےھہبل کے ٹیل کو مری ددارے نہ ڈگر من بکر رے پرے پاا ہوورے د اام ن شوو۔ہ پ پا ہوورے ہشے دکے پے نخ اللہ وہ ڈنگر ہ پر تہ علارتے ک کیں ہدل ڈبیہ دلہ تو تو وہی مصرہ بہ تو آزے وںہ اور پر ں میں چ کھنییںہ سر سنوورے دل علہپے ثرہ سے سے سنہ کڑے دے سوورےی سی سو کیہ پر ک چا او کہ سرے جہ لگوو پرولےہ سوورے ہ کےہ پذیبانے والات پذے والاڑو وال سوورے پذہے اھوے نور کمی ی وھی کی سیہ پڑہ کر پکہ چا سئے تمہ جہشانہ یا سورے نڑا رہے ت پریبان دے تہی بے نور دانوور پریصوری تہیں دیں توں کوئ سووری میششتہلہ او بد نوور ہنں بورے کہ نور پرا کی سوورے ختم کھ تہیں د۔ سہقبہ yamnalawi laqita suri yena anta awan yasira bara kabasorolo blag suri biala laora suru muti che sono alla dite nel sole della terapia qui la ora da sorecia per la credere unta suri ki la baraka cha sore che tutta la baraka qua bon le dia la parola per la notte il ایسای لبا خیلو سوری بکراتی کنا ہنن لبا سولا کمان دبردے گردوری اشکال سالا پار کردے واننا موکوب صباتا راحت او آرام لبادن خول لبادن راحت و آرام بے چکوک راشی تا دینا راحت راشی آرام راشی او چکوک نرازی نطول اشکالی رولی بدن ان دخلتے بے آرام ای تکیف بانی او جا لننا رنوشورا او گردوری روز نوشورا در پار لپورتا کئی دو نرد ک مدیا پاک جی جی جی کی کار بار جس سے گزرے ہیں پر تی اور رضی اللہ عز وجل کی اراضی عبادنا حواجان باذون اللہ علیی مقدم باذون و ہواجان کے لا خیر برکات چار چوڑے اور رضی اللہ عز وجل کی اراضی حواجان کی راضی کی حواجان کو شرفائے کے ماخذ باران رحمت ہموار باران دوبارہ نماز کے اوقاتان رضی دیر در کی اور چلی یہ خلفوئے لا خیر باران کی پاندر نامی آسمان اور آورو اللہ اکنڈا پر نمائن با تغول پاکی تغول پاکی ہوگو دی چھے بکشیں پی پاکیی جنو گیا بیلی بلدہ سمتا دیدہ پارے را وروو چی تازہ گو بڑی سرا آگرے والش پوچکلے پی تازہ کون بارانوشی انو پھر تازہ شنو سکی اوگو سکی اوگو نمان بابا چاوانے خلقنا سیا اینسان کا سیرہ تو کوبی اٹھاک کر اوسا لیے ویسانہ اس کی والاکت سرہ کھنا ہو بائنم لی اتدر کروں دو سچا دے گھنگی ریمتا باو جند دے دلائے دلائے دا اللہ وردانیت نمائن والاکت سرہ کھنا ہو منگا جبگا دلائے دلائے دلائے دلائے دی پمنس کی دطوریز جہدد کرو جنیسیت کے قبل کے اوتا حرید ہوں اور بابا سے انکار کے یہ اکثر دخل پنا دا اکثر دخل پنا दा अक्सर बत करना इनकार के आदर्श ने लागू करो इनकार ने कहना शुरू करो कोपना एनकार के द्वारा जैसे सेवा तपस्या दा माननीय इना दा माननीय ना कोफर तको प्रदेण कारण के को करते शेर के बोला ओचे ना दा बात ना दि बोलेले दिन دارا تشگی متنمے کھپٹی گا ما اور اوچھے نام تے دینو پھا پھینو لا باشنا کو تکڑے او کی کلے کری تھے دا وی گرےون پاری او کلی تن یا ان کے کچھ ان کے تک کامل منگرا لے نترڑو دارا نہ پائے مدد کم نوڑو رہے جان نو بارا دے کا دی نا نو منادر کا تےانوں وشکانو دی بتا ستے یری جی دے گزارا او دا masala لگا نہ ہو گا او خیر کی پرید آ م صلب پ کے پے ادار وں پہ مکا او دش او دت پکہ مو آیں اللہ دا تو ای پر ای دی وے ولہ کو دیہ کیہ تعھ دہی م کو مہ د کا راں پر فرانں و تو ی توی شنا بلکہ وجہے ہ جہات تو سرحھ کبیر پرخوا جہاد کر اادے ہر ٹیررئے لئے جہادے پ کاد سےوت کے ال سہاد کہ ادیقبیر پرآے پ او دای دعوت او دایں پائیں بیار لظ ک ننائ۔ جہاد آل کن کن محنت دی بات دا مانا سمجھ اور بکی آلہ اچھت جہاد آلہ جہاد بلکتال دے در توری وارا اور دارینا باپ تدی نور جہادوں دعوتوں کے تورونا آلہ اچھت جہاد جہاد کبیر قرآن تاہل داوے دے اور ممن اللہ قافر بھی با طویلہ قرآن موائے واجائے من جہاد کبھرے قافروں طرح کے منکرینوں طرح بھی بڑے قرآن جہاد کبیرہ دا دے جہاد دے رہے جہاد کبیر دا دے قرآن بایانور دے داوے تو وہ اللہ د اور اللہ راضا سے کروان کھڑی جو دریا غنہ آدا آسمانوں پر آ تو کہ خالص واذ اورابل میں انو جات ماجی جنہ ترش وہ قسمت دریا کو تے دریا غنو ترشی اور بعض یا تو دریا سمندر کے برو وہ ترش لا لکھو گے کر اپنا کھو گے لانی یو ترت یو رنگوں ان بہتر ان ترت بلکتے اٹکے نہ کچھ کہ بھی نہ طرف تشبیہ طرف تعلق تھوڑی وہ نے یہ پورے کا اِدارہ سے پتہ لگیہ لگا علاوہ دقتے دے طرف کوتے دے طرف کا یا براہ تروش لاحق ہو گیا براہ اولا نے تروش پیدا کری تے دس کو میں او انتاج دا اگر او نہیں دا خیر دا هو الذي اللہ ذات ما جلبا نے کروانٹری دریا بن آزاد اور کوراس دایون دی فقے <تصفيق> خالشی وہاں دولت میں ہمجت قابل مال تجنترش مپدی دریا بن کے کاروبار چالو ہے اور کہ عالمین ہمہ غرور ہے دریا بن مان کے برغان فادا وحجر میں پورا او یوبن کو پھوگ باندھوا کے ます غڑی نہ هو الذي خلق من الماء وشرا دا پیندماسندی پتو <تصفح> لیبان نے او اللہ نے پیدا کڑے انسان مای دو ہونا بشرن بندہ وجال ہوا گرزولے دے بندلا ان سبن ہوندن سب و شہرا او او او خرگنے پر کوئی جس خرگنے انسان پیدا کڑے نبی انسان رشتہ کو کے سمرا یہ ہوندن سب رشتہ علی شان ترغنا نو کوئی دا خرگنے دا, دا دوئش وکانا رب قدیرہ او دیس تارد قدیرہ قدرت والا ویا بودونا رب کی بیا پیشت قدرت ورکی او یبادت کی لا مشکن شی وادا لا نداوچا شی نوالا پیداوال کی نتی نقصان لیلی گولی شی وکانا الکافر و دیدہ آل کافر مشکن او ربی بسکر ربانی زدیرہ مخالف کا مخالف تے وما حسن در حزیز بن نبی علیہ السلام اور دسلی وما صلحہ کا ممتنیرہ لے گلے اللہ مباشرہ و نذیرہ مگردے اور تو ان کے ویرہ مجھے سندین اپارہ رہے گلے گلے شوشی رن تشرب بکے اور بدے دعوت لدعوت آداب بدے دعوت تو بیان دارے سے دنیا میں گواہ رہے بے اخلاف کے بیان اخلاف کے کہے دائیل بے اخلاف وجه پیغام ما تعلق کو انا وا میں اجن کا مجبوری الا من شاء مگر دادنا وا الا الاستنم قطی فرمایا لیکن تیرا کلام لیکن ماشاءاللہ جو قوشی ایت تدهونی بلا ربی سبیل اپل رب دلع تمام کلی بیان نہ صرف جدا واں کہ رب دلہ اپل کیدا حکما سلام فداوت کا ہے یہی لذی تبلاہ یواذ بدائی دا باردا کہ دا داوت دا دا جی دا کے منظر بیان نہیں ہے بے اخلاص بے اندارش ہوئی ورے لا یا ہے کم دائی دا چھ جی، کم عالم چھ کم قران اور سنت حوالہ چھ مطلع اخلاص شروع کر تے کامیابی دیگر ترقی کے او پلاچے او پلاوا لے ترقی اللہ نہ ورے نو اخلاص فداوت کے کرے توید و سنت مسائل کا بیان کہ ان في حي رتق يرتق وتوكل على الذي ابر وصيته ما توقى رجل اذا تراد ذا ذم ادب كدليل فقالي فداوت كي قر مو توكل على الله وتوكل على الذي ابر وصيته ما توقى غذا على الحي الذي بارج اذا اغذا لا يملك امرن علي فذهب بيدي وقال كي بايا وبحمدان الله رجعوا وقال ابي وقال ابي او کا دیے اللہ کاجیے دی خاف دا اللہ ک نومونہ پلو بندگانا میں خبردار ہ خبر دیں نزدی صہبولےورکئیں بولا ہوئی وتو کلرھائی ادب د دی د پارداریں چا وہ اللہ بو س ہے دمات کلی او دعوت لکھیں یہ بن کے ے مہلوں کیں ب متووت کھیلہ اللہ وہ پہچی تو دیے تومنو کوری چہ دے بنے تیجتی اوہ طر خیرا کوکی عہ طرنیو کوشڑی اہہ کا بیں و تو کل ہے کھائی دے کی یہ نیغاثر زمان ہوئی ہمیں فرار ہوئی وَتَوَكَرَ الْحَيِ الَّذِي لَا يَمُونَ وَلَا تَتَوَتَّلُونَ عَلَى الْعَوَاتِ الَّذِينَ يَمُونَ بَرُوثَوِ اعتماد باغا ذات کا بیش ملک پی نراجی او باغا جا برُوثَوِ اعتماد مکبی اگا مڑو بانے چی ملک پی راغ لے رے مڑو نمو باغا ہے اللہ نمو باغا ہے الَّذِي خَلَقَ بے دریاں اس مانو کہ واہ واہ وایا میں تمہن کی یہ بارو کہ ست ایام باشق بولہ ہوگی ہماں سوال لاش یا باب العبر فاش مان لے اور الرحمان میں وہ بات بار جائے پس قلبی خبیرا سوال کو ودتنا خبیرا تو ہوں میدے خبردار اراد نو الرحمان نہ ربا خبرداروں میں خبر دلرکی خبردار ذات نو لے نوائے خبردارے پرے خیال بے خبر نوائے انا واجی کے عامرز الرحمن میںبال شے اللہ ف واہ بھ دا ونا بیہ کو کو د خبر دا دی ونا وئی ن سرحملہ ع اللہے بالیں اللہ نوواڑی د اللہ ضرےتے۔ او یو ساے کو ہوئییں اللہ وہ سے کویں طر سوال ہو کو بہیں آنے سر عو وئی اللہ غذاے چېداغنا چداغہ نوواڑے نہ پرے خکی او ے کی اور پرادہہ کہ چی چی چی و و آتا چیوے راکانو کبکی تندے بودا کی او اللانا چی وارے خوشاریو چی نوارے خوشاریو چی نوارے خوشاریو چی ورادا بانداماتا حاجت نوارکی نردری مانا نواری نو ار راکمان امین حربان باشار اللہ نو قصر بی خبیرہ وارادا غنو بومی دیر ردر را را خبردار وی دا خیر لہم تجا پینکاری تو بی موشکان بیان تو بی نمائی تہریر کی حیثیت ہے کہ تو کہ میں ربان بادشاہ دار وہی تھی مار رحمان سینا ربان بادشاہ ائی ہم نے سجدو کو ہوا جاتا ہے تیرا حکم کے سب اپنے نام بگڑ دیا وہ ذاتو ہی نے ماننا دارت کا یہو میں نبی رہتا ہے تیچرات من تیچرات یعنی او سدیاں گاترن ایروچ تھا تو اشویرے وہی نہیں من دا دارت کا بازاروں اور زیادہ تیل رضا وینا نکورا نفرت دلے پران نور نفرت دیازے سبارت اللذی جارت سماعی بروجا دیزن او سالورم باپ در خیرد ہوئے فدی کی دیام دعوال سماعی سبارت اللذی کو تجنو اللہ حضرت سے جگر سنجی جارت سماعی بروجا بروجنا پڑھونا و جارتی او در دلے فدی کے سراجن اگر دیوار و کمرن او سننے منورا بخانا سراجن مران مار وہ اللذی اللہ حضرت سے جگر یا رب اللہ مردود ہے اس قول نہ آلو ہے کہ وہ تصرافت کے زمندار اور چارہ بارا کہ رادرے رینタル قرار ہے کہ اس کو بھی جوادار کی سچورا ہے دریدے قابل ہے دے ریکے دسلشی ہے وای اباد الرحمان وای اباد الرحمان کتاب بیان کی زماہی میں تصافت ہو ہے وای ان ذن سے باتیں بیانیں وای اباد الرحمان اور خالص بندگان کا محبوبات بادشاہ آےہل نہ سے ہ مشو ہرہ تےیں کیی بئی پس مہ کہ نہونن پجدے کریں اللہ تعجزی گئیہہلوں او پجدے کر دی ت چے سنس مطالے۔ بل ہہہ مملجیہہوں کرے ش اور سرمانہوں ہ ہررایں نقالے اوی لوی شرامان سام کی پرتا ہو۔ ہ جہر او کر مخوں س ہو سر سر جہہ نو بعد وئی باغی در سلام او قریماہ اصلہ ای من میںناہ لاہ خبر اوور دی دے چہ ن ہو نہ ج سلام ے پلا نہ ج جوی میںنو کوئا نام اس ل او وال لینو ممنان کے بعدمانغلی یاہ ب دوہ نے ن کہ شپ شو کی ر پر پر سوں پر س و پا۔ اللہ خواست بندی کرنے والوزین والکرسان یہ پورو میں جوئی رہ پانے رکھتے ہیں اس رکھام نادری کی زمین آزاو جہنم آزاو جہنم ان آزاو آدے شکر آزاو جہنم کانا غرام آگر دیکھ تاوائیوں سا نو اللہ نے جہنم پانا موائی آدے شکر جہنم ساکھ مستقر دیر بس دیر آرام دے ممو و مقام آوڑے بس دیر دیرکیے لوگ مقام یا مقام در مقام مقام در دیرہ کے دو دونے دوئے واللزینوں امینان عباد و رحمان اگری ازا خان قرور کریں مال خرشکیدو لگی یوسف کو نکا کے شیر کئی یوسف کو دا بابا کرونا ذرنیاز نمائی ولب یفترو او نکا کی تنگی کئی بخورم نکئی پورا چھ سحفی اغور کئی بکانا بینظار اگر قواما او ایدھا دیل قومان کے وراد دانا چھ محالیت چھی نو خیل موں مے تو وے والا کتے دے شے بن اس پناروا او سن مے لو ٹے لو کے مقرشوانا اللہ کرا کے نہ۔ نہ نہ قرآن تے پڑھو کر سب کہ ٹھیک دے لو مستری کوشن کرن گئی او علم یفرو بہل باں کر گئی تے دیکھی لگا واں موں دا وچھدا تاں تم لین روان کرے نو لگا واں لگا واں قبول ماں دا واں پتہ تے دین ہے فقرا واں۔ دیشم دے تے پڑھے د سنا تے دیشیے نتا دے۔ تے توحیدو سنا تے قرآن تے بل ومان ہ للی لا یہ معل للی کےہ ال بر اللہ سرے اللہ نہ حاج رووابل اللہ نصےبل چاہے چہوہ ئ اوا ہ نکر لکی او ن وچ ن او منب بچہ الل انٹے اللہ بہ ہافگر کوسانوی شری او ووںے نام نکئ کوہ ی جو زارے کے رونا یار سانہ ہو م می د سر ت دگونا دا گناہ صدا کا محام شید اور یو ضاب لہولا ضابو دنچہ مبور پریشید گرہ ضابی امن سیامن قرد قیامت بیقلت بیجن اور لیر از محان بیتر کے محان ذری اللہ منتاب سرہ کر جس تو بیتا کیا کہ تو بہوی سر آمن ایمان لوڑو نسرے من اللہ عمل اوکنیک سارے ہند وامل عمل امال امال سارے لپ تیری خلصے اور ایک راکسان اللہ وقدر وکی اللہ یا دین میں درگونا حسنات بنے کو کوشاش کرو وان اللہ ود اللہ و پر رحم باک من یرا بان و مستاب درشتو و ازამართارانا مری کو نے وہ نو بیشک اللہ جی ہے وہ نو بیشک اللہ جی ہے کوئی اللہ ہے تاغری اللہ کا متاب و بارادر جو ہم کے توبہ عدم شرک وا دارس توبہ محمد بناں دا و الذین واثانی کے بادل رحمان لا یشکرن ذرا کہ نہ حاضری مجلس میں شفتا سور لا زور دشک کو بیرس مجھلے زور قرآوئی دا جانو با جانو مجھلے سموں سے خیر دا اقیمی بھی سیاہ و قیبرو ویزا مروک اللہ وے او کراچی تیری ہی پدا تیری ہی پدا سی زینو بان نمارو کراما تیری ہی ازتمن کراچ رات کی تا گناہ دینی باغیبانی ازتمن تیری دا ازتمن دا من ازان تے بچ کرو فکر شاملی ہی نا او ازتمن سما نماثرہ وقت بایا نئی غد من کر عباد ب بایاں گریشی، فن وطول گریشی، بایاں تون دفتر رب محربان، دخل رب ملا میخیرون نبر دیالیا قدیمان سنما مومیانا، خدا اندکانان، باقوران نزان لاندائی کلی نبر کی دفتران نکل جیرد اواللزینا، عباد الرحمان اگلی، یا قولونا شوی ربانی رب دمون حبلنا، را کیوند من ازواجنا دمون دا، بیدیانونا، ودوئیاتنا ودولاقنا قورت آئیون، آغا ای اقوالی رستر گو، وعد يا نام غوبندل متقين المتقين بها امام امام شربادو آفي الله خدا او وبخيرالنايكان راكي استيقي بيتيشي او داري نياادو آفي يا تا نگار مشرانيه समान ها وقت كاي شران رالا نيكا نگا كي تا بو خلقو پم شريعت شم نو دار عباد الرحمن دي هذ اي ذله صفات و خلوص دي شامل براي قرار دكاني اور پہ پا خانے ہہ صبروں کو سبب دری چ لکش شوو کا ہم اورلہ فونہ ہیت اور ییتی ہ بین د پ سرے جنت کے تعقییت تن مبارہ کی پر سر اور سرہ عنت دیہ میں شوئی طرے و شخصسمت مستفرہ ومو پاہ اوریر خے صکران نو سی تے بلا پارا او مقام او دے رکھی تے بلا پارا دتہ سی دنیا ری اللہ یا ذاب القوم مشکتا قوم شکتا تا شیر بے ہو رولا تے جیو پے کو نویرا ولا دے کمادہ کمادہ پھنرا جی اللہ اول پر وے تے ہمارا ماں یا باو دیکھوں کٹی شروع کی اللہ پاک ستو پازاب ستو پازابا نرب دیمارات اور دعا او بنو سٹرا بلنا دے رو دے اللہ تا نرا بلے کا بھارت تک زیادہ بلند رنگ کی اپکلے بدل گئی اور ایک دن ہم کل کر تو کا گزر ہو گیا غذا کو پوری جو تھا دادا داخل تھی آزاد کے حقوق سبھی اللہ رب کریم نے ادا کر دیا اور کے شان